اشہد محمد رسول كتاب الله وخير محمد اللہ و من, من همزه ونفطه ونفطه بسم الرحيم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 الحمد للہ آج بائیس مارچ دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو پچیس میں ہم سورت العراف کی آخری چار آیات کا ترجمہ اور تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی اور انہی چار آیات میں وہ مشہور ترین آیت بھی آ رہی ہے یعنی سورت العراف آیت نمبر دو سو چار بسم اللہ الرحمن الرحیم و ادا اریل قرآن و ام ستو اور جب قرآن کی قیرات یعنی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو جایا کرو اسے غور سے سنو اور خاموش ہو جایا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے انشاءاللہ اسی آیت کے کانٹیکس میں ہم آج کے دور کا ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ یعنی فاتح خلف الامام یعنی امام کے پیچھے نمازوں میں مقتدی کا صورت الفاتحہ پڑھنا اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے بھائیوں میں خود بھی اکتیس سال تک بریلوی رہا ہوں یعنی فکا ہنفی کو فالو کرتا رہا اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں کچھ عرصہ دیوبند اور پھر اہل حدیث اور پھر اہل تشیعوں کے ساتھ بھی گزرا اپی الحمد الحمدللہ سب کی کتابیں پڑھتا ہوں اور آج کا لیکچر بھی تیار کرنے کے لیے میں نے سب کی کتابیں پڑھی اور حق بات جس کی بھی ہے اس کو قبول کرتا ہوں اور جہاں پر غلطی ہو وہاں پر اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے بغیر کسی پر فتویٰ لگائے یا کسی کی تکفیر کی بھائیوں میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ بات میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقے دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے اور آج آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس مسئلے میں تقریباً سب کے سب مقابلے فکر ہی حق سے ڈیویٹ کیے ہوئے ہیں فاطح خلف الامام کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی یہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ ول وسلم کا پڑوس عطا فرمائیں بھائیو آج کے لیکچر میں جتنے بھی آیات آئیں گی میں ان کے انشاءاللہ ریفرنس بھی دے دوں گا اور ایک ریفرنس پیج بھی آپ کو کراس ریفرنس کے لیے مل چکا ہے اسی طریقے سے احادیث کے نمبرز بھی میں علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بتا دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا کے اندر عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور پاکستان میں بھی دارالسلام والے اردو ترجمے کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق احادیث کی کتابیں شائع کرتے ہیں بہرحال اس حوالے سے کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال بھی کر سکتا ہے یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ ڈاٹ کام اس پر بھی ای میل کر کے مجھ سے جواب لیا جا سکتا ہے بھائی ہماری آج کی گفتگو ان شاء اللہ تعالی مسئلہ نمبر ایٹی فور کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہوگی ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اور یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور ٹیون ڈاٹ پی کے کا چینل انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھرو اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر ایٹی فور فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر ایٹی فور فاتحہ خلف سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا جائزہ فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اب اپنا وہ کراس ریفرنس والا پیج نکال لیجئے جس پہ صورت الراب کی یہ چار آیات بھی درج ہیں اس کے علاوہ کراس ریفرنس کے طور پر دو مزید آیات اور چھ احادیث صحیح الاسناد وہ بھی درج ہیں یعنی یہ کل آٹھ کراس ریفرنسز آئیں گے صورت الراف کی ان آیات کے کانٹیکٹ میں ان شاء اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالی کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری صورت العراف بھی اللہ کے فضل سے مکمل ہو جائے گی آخری چار آیات دو سو تین سے لے کر دو سو چھ تک اور یہ دو سو چھ نمبر آیت جو ہے وہ صورت العراف کی آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و ادا لم تیم بن اولو اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کفار کے سامنے ان کا منہ مو مانگا معجزہ پیش نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں لبئی تہا کہ اے نبی تم نے خود سے کیوں نہیں معجزہ بنا لیا ہماری ڈیمانڈ پوری کرو اور اس ڈیمانڈ کی ڈیٹیل سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر نبے سے لے کر ترانوے تک میں آتی ہے نو موجزات تھے وہ جو فزیکل فینامین آف نیچر کو توڑنے والے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اے نبی تم ہمیں آسمان پر چڑھ کر دکھا دو ہمارے سامنے آسمان سے کوئی صحیفہ نازل ہو اور تمہارا کوئی باغ ہو جس میں تم چشمے جاری کر کے دکھا دو یہ سارے فزیکل فینومین آف نیچر کو توڑنے والے موجے ہمیں کر کے دکھاؤ تو تب ہم تمہیں پیغمبر مانیں گے تو وہاں پر بھی یہی ذکر آیا کہ میں تو اس وہی کا پابند ہوں جو اللہ نے میری طرف کی میں اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا اور یہاں پر بھی یہی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ اصل معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ کتاب ہے القرآن ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینجیبل فارم میں بخاری اور مسلم میں درجنوں معجزات ہیں فیزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے لیکن ان کی بنیاد پر دعوے نبوت نہیں ہے دعوے نبوت العرآن کے اوپر ہے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجوزہ قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے عیسیٰ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے موس علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تھے وہ اجدہ بن جاتی تھی آج ہم اس معجوزے کو پروف تو نہیں کر سکتے لیکن الحمد اس معجوزے کو القرآن کو آج جدید دور میں سائنٹفک فیلڈ کے ذریعے جو ہمیں جدید تحقیقات پتا چلی ہیں اس کی روشنی میں پروف کیا جا سکتا ہے اور اس میں میں کئی لیکچر دے چکا ہوں آپ کے علم ہے مثلا نمبر ساٹھ کے نام سے اہل سنت پاک پر who is Allah in the light of latest scientific facts اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک لیکچر موجود ہیں الحمدللہ تو بہرال ارشاد فرمایا گیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے موجزات کے اوپر ٹاٹ کرتے ہیں آپ کو آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو پیروی کرنے والا ہوں اس بات کی جو میرے رب نے میری طرف وہی کی ہے یعنی یہی القرآن اور وہ کیا وحی ہے ہار بسا اربکم یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آنکھیں کھولنے والی دلیل یعنی القرآن یہ ہے موجزا وہ ہدم و رحمت قومی یقین اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی خود ایمان لانا چاہیں یعنی حقائق کے اوپر یقین کرنا چاہیں اب جو سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں اگر اس کے جاگنے کی نیت ہے اور جو مزہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو آپ لاکھ جگاتے رہے اس کی تو اپنی نیت نہیں اٹھنے کی وہ نہیں اٹھے گا تو یہ ہدایت اور رحمت ہے کتاب یہ موجزہ ہے اس کے لیے جو واقعی خود حقائق پر ایمان لانا چاہے زد کرنا تو یہ کافروں کے حوالے سے گفتگو ہوئی اب اسی کانٹیکس میں دیکھیں یہ آیت آ رہی ہے کہ قرآن سب سے بڑا موجزہ ہے تو اہل امام کا تقاضا کیا ہے وہ ادا قری القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ اور جب القرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو لکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اس کا کانٹیکس یہ چل رہا ہے کہ ایمان والوں کو کہا گیا کہ یہ ہے اصل معجزہ کافروں کو چھوڑو تم کافروں کی باتوں میں نہ ہو بلکہ اس کتاب کی پیروی کرو غور سے اسے سنو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ اس کی تعویل ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پر ریفرنس نمبر ون آپ کے پیج کے اوپر سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں اس کی دو آیتیں 26 اور 27 درج ہیں وقال اللہ کفرو اور کافر یہ کہتے ہیں لا تسماؤ لاظ القرآن کہ مت سنا کرو اس القرآن کو کیوں؟ ہی اللہ کم تغلبون جب قرآن پڑھا جائے تو اس میں شور و غوبا کر دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ یعنی قرآن کی بات سنو ہی نہ سنو گے تو پھر دل پر اثر کر جائے گی اس قرآن سے جان چھڑانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچا دیا کرو اور تاکہ تم اس قرآن کی دعوت پر غالب آ جاؤ اب ان دونوں آیتوں کو بالکل کمپیر کر لیں اس کا جواب آیا ہے وہ سورت العراف کی آیت نمبر دو سو چار میں بالکل کمپیر کریں آپ و قال الدین کفرو کافروں نے کیا کہا لا تسما لاظ الرآن اس قرآن کو مت سنا کرو اوپر پڑھیں آپ و اضاف اری العرآن فس جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنا کرو وہ کہہ رہے ہیں لا تسمہ اللہ نے کہا فسط نیو لہ اچھا انہوں نے کیا کہا و شور مچا دیا کرو جب قرآن پڑا جائے اور اس کے جواب میں سورت الراف میں کیا آیا و تم خاموش ہو جایا کرو دیکھیں کتنا بالکل کمپیرزن تین باتیں کافروں کی ہیں اور تین ادھر سے ہیں اور تیسری بات کافروں کی لا الکم تغلبن تاکہ تم قرآن کی دعوت پر غالب آ جاؤ اور یہاں اللہ نے کیا کہا لا الم قرآن کی بات کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تین باتیں تھیں کافروں کی تینوں کا جواب دیا لہذا طاویل خاص کے اعتبار سے یہ آیت پرٹیکولرلی کافروں کے جواب میں ہے لیکن لیکن لیکن طویل عام کے اعتبار سے قرآن جب بھی پڑھا جائے اس کا سننا فرض ہے چاہے وہ نماز کی حالت ہی کیوں نہ ہو یہی ہمارے سلف کا منہج ہے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور یہ کہنا کہ جی یہ تو کافروں کے بارے میں آیات نازل ہوئی نہیں قرآن پاک یہ ہی آیات ہیں آفاقی یہ وہی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی یہ آفاقی آیات ہیں الحمدللہ اس کا سولوشن بھی قرآن و سنت میں موجود ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ آگے آ جائے گا آیت نمبر دو سو پانچ وزقر رب بفی نف اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں اور جی میں یاد کرنا کیا ہے عربی ڈکشنری کے مطابق دل میں پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھنا کسی دوسرے کو سنائی نہ دے جی میں پڑھنا ذہن میں خیال کرنا نہیں ہوتا یہ بات سمجھ لیجیے کیونکہ پڑھنے کا لفظ ہمیشہ زبان ہلنے اور بولنے پر آتا ہے دل میں خیال کرنے کو پڑھنا نہیں کہتے یہ تو ایک چھوٹے سے اسٹوڈنٹ کو جسے کوئی بھی لینگویج آتی ہے اس کو یہ بات پتہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو خطاب ہے کہ دل میں جی میں آہستہ آہستہ یاد کرو اللہ کو و دون الجہر من آہستہ آواز میں آگے تفسیر بھی کر دی نفسی کا کا مطلب کیا ہے آہستہ آجزی کے ساتھ تبرو آجزی کے ساتھ وہ اور آہستہ آواز میں یہ اس کی تفسیر آ گئی و دون ال جہری من القول اور جہری آواز کے ساتھ بہت اونچی آواز کے ساتھ نہیں بلغدو وی ول بل صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی ہر وقت اللہ کو یاد کرو آہستہ آواز کے ساتھ اور یہی اسلام کا کلچر ہے آپ دیکھیں ہماری ساری عبادات ہے ہی آہستہ آواز سے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مغرب کی شاہ اور فجر کی نماز میں قرآ اونچی آواز سے ہے تو وہ صرف قرعت ہی اونچی آواز سے ہے باقی سبحانہ ربی العظیم سبحان ربی العلہ سب کچھ آہستہ آس ہے اس میں بھی آخری دو رکھتے ہیں آہستہ آس ہیں زور اثر تو مکمل ہی آہستہ آس ہے تو پوری نماز اس کے علاوہ ہم جتنی سنتیں نوافل پڑھتے ہیں وہ ساری آہستہ آسیں ہیں یعنی اسلام کا کلچر ہی یہی ہے کہ چپ کے اپنے رب کو یاد کرنا ہے گلا پھاڑ کر نہیں یہ چیز ناپسندیدہ ہے اسلام میں چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن الحدیث ہے کہ صحابہ اکرام علی امردوان کہتے ہیں ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور ہم بلند باز سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کوئی اللہ اکبر پڑھ رہا تھا کوئی اور ذکر کر رہا تھا چیخو پکار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے وہ اللہ تو تمہارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے من حبل ہم تمہاری رگے جہاں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی ہم كوئی لكم اس لیے اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے اپنے عرش پر ہوتے ہوئے بھی وہ ہماری رگے جہاں سے زیادہ ہمارے قریب ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بہاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ تعلیم نہ کروں تم پڑھا كرو لاہ بل نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کے اعمال کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے یہ اس کا ترجمہ ہے اس میں آزم ہے الا بلّا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا اور کنڈم کر دیا بلند آواز سے گلے پھاڑ کر جس طرح آج نعرہ بازی ہوتی ہے اور یہ جتنے نعرے بنائے ہوئے ہیں تمام مکمل فکر نہیں یہ ہی جعلی نارے ہیں اسلام میں کوئی نارے جارے اتنا نہیں ہے ہاں کوئی خوشی کی بات سنی تو کرام اللہ اکبر کیا دیتے تھے ایون یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایک کہتا تھا پڑھو نارا تکبیر دوسرا کہتا اللہ اکبر یہ بھی کہیں ضعیف سنت سے بھی نہیں ہے یا کوئی حیرانگی کی بات ہوئی تو سبحان اللہ کہہ دیا شکرانے کی بات ہوئی الحمدللہ کہہ دیا مستقبل کی بات ہوئی انشاءاللہ کہہ دیا یہ ایٹیکیٹس اخلاقیات ہیں اسلام کی یہ گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگانا اور اپنے مسلکوں کی باتیں کرنا اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود ہی نہیں ہے ساری فیبریکیشن ہے اور بیسیکلی یہ لیٹسٹ دور کی جو پروٹیسٹ کے انداز ہیں وہ اسلام کے اندر جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں بارل ولا تک من الغفلین اور دیکھنا غافلوں میں شمار مت ہونا انین اور آخری آئے سورت الار کی بے شک وہ جو کہ تیرے رب کے ہاں ہیں یعنی فرشتے لا تک عن عبادتی وہ تیرے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے یعنی تم اللہ کا ذکر نہ بھی کرو وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے ویوستبنہ لہ یس جدون اور وہ ہر وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے لیے سجدے کرتے ہیں یہ آیت سجدہ ہے بعد میں سجدہ کر لیجئے گا آیت سجدہ کے حوالے سے سن لیجئے کہ سجدہ تلاوت کے اوپر سجدہ کرنا سنت ہے اور اس کے لیے بزو بھی شرط نہیں ہے صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو بغیر وضو کے ہی سواری کے اوپر نہ استقبال قبلہ ضروری ہے نوافل کے لیے بھی استقبال قبلہ نہیں ہے تو ویسے ہی سجدہ ہے تلاوت کا اسی طریقے سجدہ شوگر جس طرح یہ ہماری کرکٹ ٹیمیں کبھی ساتم جیت جائیں تو وہ پھر سجدہ کرتے ہیں تو اس لیے وضو کی بھی اور قبلے کی بھی استقبال کی ضرورت نہیں ہوتی سجدہ شگر کے لیے یا سجدہ تلاوت کے لیے ایون سواری پہ بیٹھے ہوئے بس صرف تیسرا سال جھکا دیا یہ بھی سجدے کے اکویلٹ شمار ہوگا اور اس حوالے سے جو جامعہ ترمزی اور سن نبی دعود اور سنن نسائی کے اندر دعا آتی ہے سجدہ وجہ للذی خلقہ اور آگے چلتی ہے دعا یہ بھی ضعیف روایت ہے منقطع روایت ہے اس میں مجہول راوی ہے صحیح بات یہی ہے کہ سجدہ تلاوت میں بھی اور سجدہ شکر میں بھی آپ نے وہی تصبیحات پڑھنی ہے جو نماز کی تصبیحات ہیں سبحان ربی الاعلا یا سبحان اک اللہ ربنا وبی کا اللہ لی اس قسم کی جتنی آتی ہیں تصویرات وہ آپ پڑھ سکتے ہیں سبحان قدوس رب والروح تو وہ سجدہ تلاوت بعد میں کر لیجئے گا تو یہ الحمد ہماری آیات مکمل ہوئی صورت الراح مکمل ہوئی یہاں پر ایک بات آئی کہ فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ کی تصویر کرتے ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ فرشتوں کی تسبیحات ہیں سبحان اللہ و بھی حمدی صبحان اللہ یہ ہے تسبیحات فرشتوں کی اور اس حوالے سے کئی ایک اس کے فضائل موجود ہیں وہ ہمارا بلو کارڈ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے صبح و شام کے اذکار سنت اذکار اس پہ اس کی فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے اب وہی آئے جس کے جواب میں سورت الراب کی وہ آیت نازل ہوئی وقال اللہ کفر السما قرآن ولغیبون اور کافر کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنا کرو قرآن کو اور شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ اور اس کے ساتھ ہی اگلی آیت ہے سور فصلت کی حامی مسجدہ کی اب اللہ تعالی کا غضب دیکھیں فلان الدین کفر پس۔ ہم ضرور ان کافروں کو شدید اذاب کا مزہ چکھائیں گے انہوں نے کہا کہ قرآن کو نہ سنو ہماری سب سے بڑی حجت اس روئے عرض پہ اس قرآن کا جو دشمن ہو جائے ہم ان کو ضرور اذاب شدید کا مزہ چکھائیں گے ولا نجم اسم اللہ کانو یاملون اور ہم انہیں انتہائی برا بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا اور اگلی آیات میں آتا ہے کہ ان کو دوزت پہ پھر ہم ڈالیں گے اور آگ پر بھونیں گے بہر تاویل عام کے اعتبار سے واقعی اس کے جواب میں جو آیت نازل ہوئی و الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فسطم لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا کرو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تاویل عام کے اعتبار سے یہ ہر موقع کے لیے آیت ویلڈ ہے چاہے نماز ہو یا نماز کے علاوہ اب ان اللہ ہم فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں تو یہ کراس ریفرنس نمبر جو ٹو الحجر آیت نمبر ستاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاقد آتی سب امن المسانی ولقرآن اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو سات آیات بار بار دوہرائی جانے والی سات آیات اور قرآن عظیم عطا فرمایا وہ سات آیات کون سی ہیں وہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ واحد صورت ہے صورت الفاتحہ کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے اور کسی صورت کی فضیلت قرآن میں نہیں آئی یہ کتنی بڑی بات ہے اور آپ احادیث میں سنیں گے تو واقعی پھر کلیئر ہو جائے گا کہ یہ سورت کتنی امپورٹنٹ سورت ہے کہ پوری نماز اس سورت کو کہا گیا سورت العظم من القرآن کہا گیا اور وہی آپ کا ریفرنس ہے 3 امام کائنات سید ولی والآخرین اللہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا النا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار سات سو تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورت العظم من القرآن یعنی قرآن کی سب سے بڑی سورت جیسے آیت العظم صحیح مسلم میں آیا آیت القرسی ہے سورت العظم من القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تعلیم فرمائی اور فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین اس سے لے کر اینڈ تک اس آیت میں بھی یہ اشارہ مل گیا کہ بسم اللہ سورت الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے اور ناف صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بسم اللہ پڑھ کے اور پھر یہ آیت تعلیم فرماتے اور آگے صحیح مسلم کے حدیث میں تو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ بسم اللہ پڑھنا سننا ضرور ہے سورت الفاتحہ سے پہلے لیکن یہ سات آیات میں شامل نہیں ہے جس طرح کے علماء عرب کا خیال ہے یہ ہمارے طلب میں بھی خیال ہے لیکن وہ کمزور ہے تو فرمایا الحمد اللہ رب العالمین سورت العظم من القرآن ہے سب المثانی اور یہی ہے سات آیات بار بار دورائی جانے والی والقرآن العظیم اور قرآن عظیم البی اوتیت جو کہ مجھے عطا کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ سات آیات بار بار دہرائی جانے والی سات آیات یہی سات آیات ہے سورت الفاتحہ کی آیات ریفرنس نمبر فور یہ بھی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق چار ہزار سات سو چار نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام القرآن سب المسانی ول قرآن قرآن کی ماں ام القرآن ہے سورت الفاتحہ اور یہی ہے سات آیات بار بار دوہرائی جانے والی اور قرآن اولین اور یہ سات آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دوسری آیت مال تیسری آیت ایا کا نابدو و ایا نستعین یہ ہے چوتھی آیت اور پانچویں آیت احدین السراۃ المستقیم اور چھٹی آیت سراۃ الذین انعمت علیہم اور ساتویں آیت غیر المغضوب علیہم ولبو آمین اور بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے کہ سورت الفاتحہ جب پڑھے امام تو تم آمین کہو جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما دے گا الحمدللہ تو یہ آمین کہنا اس کے بعد سنت ہے پانچواں ریفرنس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث ہے اور یہ ہے وہ اصل میں پیوٹ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات سو چھپن نمبر اور صحیح مسلم میں آٹھ سو چوہتر نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا لا لم مل یکل کتاب اس کی نماز ہی نہیں ہے جو نماز میں صورت الفاتحہ نہیں پڑھتا اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبادہ بن سامت ربی اللہ تعالی انہو اس شخص کی نماز ہی نہیں جو نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑھتا بخاری اور مسلم کی متفق لے حدیث ریفرنس نمبر چھ پہ صحیح مسلم کی حدیث ہے آٹھ سو چھہتر نمبر اس میں الفاظ ہیں لا صلات لی ملم مل یقرا بے امل اس کی نماز ہی نہیں جو نماز میں ام القرآن قرآن کی ماں یعنی صورت الفاتحہ کو نہ پڑھے ساتواں ریفرنس صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہے انٹرنیشنل امبرنگ کے مطابق 878 سے لے کر 881 تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس نماز میں قراط نہیں کی امب القرآن یعنی صورت الفاتحہ کی فح یا خداج تو اس کی نماز ہے ناقص فلاسن تین دفعہ آپ نے اشاد فرمایا اس کی نماز ناقص ہے اس کی نماز ناقص ہے اس کی نماز ناقص ہے جو نماز میں صورت الفاتحہ نہ پڑے غیر تمام ان اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہے اب ناقص سے بعض لوگوں نے اور مطلب نکالنے کی کوشش کی کہ ہوتے جائے گی لیکن ذرا کمزور سی تو اب ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی شاد فرمایا غیر تمام اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوئی خود ہی شرح فرما دی خداچ لفظ کی فکیل علی ابھی ہرا یہ صحیح مسلم چل رہی ہے تو ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا انکون کہ بے شک ہمیں بعض اوقات امام کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی ہے تو کیا اس وقت بھی ہم سورت الفاتحہ پڑھا کریں تو امام ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتوا روئے ارض پہ تمام صحابہ کرام سے بڑھ کر عادی روایت کرنے والے صحابی یہ امام ابو حنیفہ امام شافعی امام امبل امام مالک امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ اجمعین کا فتویٰ نہیں امام ابو ہریرا کا فتویٰ ہے صحابی کا جنہوں نے یہ حدیث خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے تو تابی نے پوچھا تابی نے کہ ہم تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس وقت بھی پڑھے تو کیا ارشاد فرمایا فکولا ایک رافی نفسک تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے جی میں پڑھ لیا کرو یعنی آہستہ آواز کے ساتھ اس کی تشریح میں پہلے کر چکا اکر پڑھنا پڑھنے کا لفظ زبان ہلانے سے پڑھنے کو بولا جاتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تصور کر لیا کرو ذہن میں پڑھا کرو جی میں آہستہ اور ہم بھی اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ جی زور اثر میں ہم دل میں نماز پڑھتے ہیں لیکن زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام لنگوسٹکس کے اندر دل میں پڑھنے سے مراد آہستہ آزاد سے پڑھنا ہوتا ہے پھر انہوں نے اپنی بات کی دلیل میں وہ حدیث پوری سنائی صحیح مسلم چار ترک چل رہے ہیں آٹھ سو, آٹھ سو سے 881 تک یہ وہی حدیث چل رہی ہے حدیث قدسی انہوں نے سنائی کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھو اس لیے کہ سورت الفاتح ہی پوری نماز ہے اور حدیث قدسی سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اشاد فرماتا ہے اللہ تعالی اللہ تعالیٰ, تعالی ارشاد فرماتا ہے پسم کسلا بینی و بین آبدی کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے ساتھ شامل کیا کہ نماز میرے بندے اور میرے درمیان برابر تقسیم ہو گئی ہے اور نماز کیا پوری نماز اس کو کہا گیا اب سورت الفاظ کو لائٹ لے تو اس کے عقل کا علاج کروانا چاہیے نماز میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے لِعَبْدِي اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے. اللہ اکبر. اب اس کی تشریح آگے چلے گی جب میں یہ حدیث پوری بیان کروں گا کہ آدھا حصہ اللہ کے لیے آدھا بندے کے لیے کیسے مَا اور میرے بندے نے جو اس میں مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا سبحان اللہ ہمدی عدد فلقی و ذنت عرشی کلیمات اب آگے یہی حدیث چلتی ہے صحیح مسلم کی کہ وہ آدھی نماز کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہے اللہ تعالی نے فرمایا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد رب العالمین اور مزے کی بات ہے یہ حدیث اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کامن حدیث ہے یہ والی جو میں پڑھ رہا ہوں حدیث قدسی یہ پوری امت کا اتفاق ہے اس حدیث کے اوپر جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد رب العالمین تو میں آگے سے جواب دیتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی اب دیکھیں یہاں بھی بسم اللہ سے بات نہیں شروع ہوئی اس کا مطلب ہے بسم اللہ صورت الفاتح کا حصہ نہیں ہے کلیر کٹ بات ہو گئی. اب ویسے پاکستان میں جو دارالسلام والے انہوں نے کچھ قرآن چھاپے ہیں جس میں انہوں نے بسم اللہ کے وہ نمبرنگ ہٹا دی ہے الحمدللہ رب العالمین پر پہلا نمبر اللہ ہے میں نے کچھ قرآن دیکھے ہیں بڑی اچھی بات ہے مطلب یہ تو نہیں کہ اب چونکہ ہنفیوں کا یہ موقف ہے کہ بسم اللہ حصہ نہیں تو ہم اب زد میں آ جائیں اہل سنت اور اہل تشید دونوں متفق ہیں اس مسئلے پہ اکثریت کہ بسم اللہ سورت الفاتحہ کا حصہ نہیں اور یہ سب کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد اللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہ وہ اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری صنا کی اللہ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین یعنی تو ہی ہے قیامت کے دن بدلے کے دن کا مالک تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ میں ہی بزرگ ہوں میں ہی قیامت کے دن کا مالک ہوں تین آیتیں ہوں گی نا جی الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم رحیم مالک امدین جواب بھی آ رہا ہے اللہ کی طرف سے یہی تو حضرت ابو رہ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو اللہ سے جواب تو آنا کوئی نہیں یہ کیا تم ناقص نماز پڑھ کے تم مسجد سے باہر نکلو گے اللہ کا جواب ہی نہیں آنا امام کو یہ آئے گا پیچھے والے بیچارے پھر اسی طرح ہی رہیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مال کی امدادی پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک و ایّا کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے اور صرف تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں یعنی دعا کرتے ہیں اور تجھی سے دعا کریں گے تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے پس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا تو یہ چوتھی آیت ہو گئی کامن یعنی یہ انٹر لاک ہے تین آیتیں ادھر اور تین ادھر ان کو جوڑنے والا اور اس کو بھی آپ توڑیں تو دو بنتی ہیں اییا کا نعبد ناب ہم عبادت تیری کرتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ہی دعا مانگ لی کیا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو کرم فرما ہم پر تو یہ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اس کے ساتھ کہ میں نے اپنے بندے کو جو اس نے مانگا عطا کیا یعنی عیا کا نستعین کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے تو عیا کا نعبد یہ آدھی پوری ہو جاتی ہے یہاں پر جو کہا گیا کہ یہ میرے بندے اور میرے درمیان کامن ہے یعنی اس کا آدھا حصہ عیا کا نعبد یہ میری تعریف ہے و عیا کا نستعین مجھ سے سوال کیا گیا ہے تو میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا اسی میں الفاظ ہے اور جب میرا بندہ کہتا ہے اح دن سراۃ المستقیم پانچویں آیت سراۃ اللدین الحمتا علیہم چھٹی آیت پس علی بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا اب یہ سات آیا دیکھیں کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں وہ جو لفظ آیا تھا کہ نسب عالی و نصف علی آدھی سورت الفاتحہ میرے لیے ہے یہ نماز اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے وہ آدھی کس طرح ہوئی الحمدللہ رب العالمین اللہ کی حمد الرحمن الرحیم اللہ کی سنا، مالک یوم الدین اللہ کی بزرگی کا اعتراف تین آیتیں ہو گئی اور عیا کا نابود و کا یہ کامن بانڈ ہو گیا چوتھی آیت یہ سینٹر میں آ گئی اور اس کے بھی دو حصے ہو جائیں گے عیا کا نابود وہ اللہ کی تعریف اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور دوسرا اسرا عیا کا اے اللہ تو ہماری دعا قبول کر تم صحیح دعا کرتے ہیں وہ بندے نے مانگا سوال کیا نا نستعین یہ سوال ہے الہ ہم سے مدد مانگتے ہیں پس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کیا اور اگلی تینوں آیات ایک دن اراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دعا صراط الزینہ امتا علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا یعنی جو نبیوں کے طریقے پر چلے ان لوگوں کے طریقے پر چلا لیکن راستہ ہے راستے نہیں کہتے ہیں سارے بزرگوں کے راستے ہاکے راستہ ہمیشہ واحد ہے سراۃ اللزینہ ان تعلیم راستہ ان لوگوں کا بزرگوں کے راستے نہیں راستہ ایک جس پہ چل کر لوگ انعام یافتہ قرار پائے چاہے وہ صحابہ ہوں تابعین ہو تبا تابعین ہوں بعد کے لوگ ہوں راستہ ایک ہی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا جس راستے پر چل کر تیرے لوگ انعام یافتہ قرار پائے غیر المخوب علیہ ملبین آمین اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے تو طویل خاص کے اعتبار سے یہ مقبوب علیم جو لوگ ہیں یہ یہودی ہیں اور ملوبول لین گمراہ جو ہیں نصارہ ہیں لیکن طویل عام کے اعتبار سے جو بھی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے وہ اسی کیٹیگری میں فال کر جائے گا تو یہ بھی تین آیات ہو گئیں اح دن المستقیم سراط المستقیم سرات علیہم غیر المقبوب علیم وربول لین تو لہذا یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ سورت الفاتحہ کی سات آیات الحمد سے لے کر وہ لوگ تک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا حصہ نہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ سورت الفاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے چھوڑنا بھی نہیں اس کو یہ کہہ کہ کے تھی ناپ کے ساتھ جی جتنا بال لوگ کہتے ہیں ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے سنت ہے سارے ڈاب کے پڑھنا خیر ہے تو یہ کام اس کے ساتھ نہیں کرنا سنت کو پورا کرنا ہے جان بوجھ کے سنت کو نہیں چھوڑنا تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے بات بالکل کلیئر ہو گئی آٹھواں ریفرنس آپ کے پیج پر سنبی دعود کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 823 اور اس کے ساتھ پھر 824 اور جامعہ تر میں 311 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری اور مسلم میں وہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے لم یقرا بفاتحت الکتاب کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑھتا اب وہی صحابی ایک اور حدیث بیان کر رہے ہیں اور حدیث کا سب سے بہتر فارم وہی ہوتا ہے جو صحابی خود بیان کرے اپنی حدیث کا تو وہ اب سن لیجئے حوالہ میں نے بتا دیا سن نبی دعود 823 اور 824 اور جامعہ تر 311 اور سن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فجر کی نماز میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے فجر کی نماز میں یعنی کہ جاہری نماز دو قسم کی نمازیں نا جاہری جس میں امام قرأت اونچی کرتا ہے جاہری نمازیں تین ہیں سلاط المغرب سلاطل العشاء اور سلاط الفجر اور سری جس میں آہستہ آواز سے امام قرأت کرتا ہے وہ دو ہیں سلاۃ الظہر اور سلاط العاصف تو کہتے ہیں فجر کی نماز تھی جس میں جہری آواز کے ساتھ قرار کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم قرار کرتے جا رہے تھے اور قرار کیوں کرتے تھے یہ بخاری اور مسلم میں بھی کتنی حدیثیں ملتی ہیں کہ اس وقت قرآن پاک ریٹن فارم میں سب کے پاس موجود نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن تلاوت کرتے تھے نا تو صحابہ کر پھر ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ ہمیں بھی وہ آیتیں یاد ہو جائیں اب تو الحمد ہر گھر میں ہمارے پاس مصحف موجود ہے اس وقت تو یہ بات نہیں تھی تو صحابہ اکرام علی رضوان جو نئی آیت نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت کرتے تو صحابہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے کہ ہمیں یاد ہو جائے تو ساتھ ساتھ وہ کراد کرتے تھے تو فجر کی نماز میں بھی صحابہ اکرام ساتھ ساتھ قراد کر رہے تھے اب یہ موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کام کرنے سے منع کر دیا یہ وہ حدیث ہے تو نماز کے بعد آپ نے فرمایا لا القم تکراخلف امام کیا تم امام کے پیچھے کراد کرتے ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے لگا کہ مجھ سے کو نماز چھین رہا ہے یعنی میری توجہ بٹ رہی تھی کیونکہ وہ اونچی وا سے تھوڑے کراد کر رہے تھے تو ظاہر پڑھنے والے کو پھر مغالتا لگ جاتا ہے تو فرمایا تم اپنے امام کے پیچھے قرار کرتے ہو کلا نام ہادہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلی لاتو کہ یہ قرآب امام کے پیچھے مت کیا کرو مگر سورت الفاتحہ پڑھا کرو کیوں فقین لاسلاطا لیمل یقرا بہا کیونکہ بے شک اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑھتا اب اس کے بعد کیا گنجائش رہ گی کہ امام کے پیچھے قرآ مت کرو سوائے سورت الفاتحہ کے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہونی وہ قرآد کر سکتے ہو امام کے پیچھے لیکن اس کا موقع کیا ہے وہ آگے آ جائے گا یہ نہیں ہے کہ امام بھی پڑھ رہا ہے تو آپ بھی خاص پڑے اس طرح نہیں اور وہ ہے ریفرنس نمبر نائن اچھا اسی میں یہ آٹھ سو تئیس حدیث تھی سن ابی داؤد کی آٹھ سو چوبیس نمبر حدیث یہ ہے کہ وہی اس عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی تابعی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور ایک تابعی ہیں نافے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز پڑھی تو میرے ساتھ کھڑے تھے سن بدھ آٹھ سو چوبیس نمبر تو مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے امام کے پیچھے سورت الفاتحہ پڑھی ہے ام القرآن تو میں نے سلام پھیرتے ہی کہا اس صحابی سے ابادہ بن سامت رضی اللہ تعالی کہ کیا آپ نے امام کے پیچھے سورت الفاتحہ پڑھی ہے ام الق قرآن پڑھی ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے تو انہوں نے کہا کیوں اور انہوں نے کہا میں تھی دسنا میں کیوں پڑھی ہے آج میں مولوی انہیں سمجھ آؤں ان کا میں بتاتا ہوں کیوں میں نے پڑھی پھر انہوں نے آٹھ سو تیئیس نمبر حدیث جو سو نبی دعود اور جامعہ ترمجی کی تین سو گیارہ وہ پورا واقعہ انہوں نے سنایا حضور کی وفات کے بعد اور صحابی یہی ہیں اس حدیث کے راوی جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ صحابی نے کہا کہ بھائی میں نے اس لیے نماز اور یہاں بھی فجر کی نماز ہی تھی وہ تابعی کہتے ہیں میں نے ساتھ پڑھی فجر کی نماز جاری نماز تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم نبی کے پیچھے بھی فجر کی نماز میں قرآب کر رہے تھے فاتحہ بھی اور ساتھ آگ پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا لیکن کہا کہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور وہی بات انہوں نے یہاں پر ریپیٹ کی الحمدللہ اور بلکہ سن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آٹھ سو ترتالیس نمبر حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہما زہر اور اثر کی نمازوں میں امام کے پیچھے سورت الفاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورت الفاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے زہر اور اثر کی نماز کے اندر کیونکہ اب ہی کو نہیں نا امام کی کتاب تو سننی کو نہیں ہے تو فاتحہ تو پڑھنی پڑھنی ساتھ سورت بھی ملاتے تھے اور آخری دو رقطوں میں ہم صرف سورت الفاتحہ پڑھ لیا کرتے تھے اور یہ باہیں تو ویسے بنائے ہوئے ہیں جی وہ قرآن ہم سن رہے ہوتے ہیں ورنہ مغرب کی آخری رقط میں عشاء کی آخری دو رختوں میں اس میں تو امام آہستہ وہاں سے پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی نہیں صورت الفاتحہ پڑھتے ہیں وہ میں آگے بتاتا ہوں کہ کیا کچھ کرتے ہیں یہ لوگ بِاللَّهِ تو اسی حدیث یہ جو ہم نے سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ کی سنی اسی پر امام ترمزی کے کامنٹس ہیں حدیث نمبر تین کے کانٹیکس میں کہ اکثر صحابہ اکرام علی امردوان اور تابعین اور پوری امت کے علماء چاہے وہ امام مالک ہوں امام شافی ہوں امام احمد بن حمبل ہوں عبداللہ ابن مبارک ایک ایک امام کا نام لے کر انہوں نے کہا سوائے اہل کوفہ کے یعنی وہی نجدیوں کے نجدیوں کے علاوہ کوفیوں کے علاوہ سب کے سب لوگ امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھا کرتے تھے لیکن کب پڑھتے تھے وہ اب ڈیٹیل آ رہی ہے وہ آپ کے پیج کے اوپر ہے ریفرنس نائن جز القراہ امام بخاری کی کتاب ہے جیسے امام بخاری نے جز رف الیدین پوری کتاب لکھی ہے نا جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو کسی ایک ٹاپک پر لکھی جائے جز رف الیدین لکھی جو میں نے مترا نمبر سیونٹی بی ریکارڈ کروایا ہے رف الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں اس پوری کتاب کا تعارف ہے تو امام بخاری نے ایک جز القراہ بھی لکھی ہے اس کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو نمبر یہ حدیث موقوف ہے سیدنا ابو ہریرا اور ابی اللہ تعالیٰ قول کا آپ کے پیج پر ریفرنس نائن لمام ام امام کے لیے ہوتے ہیں دو سکتے امام دو سکتے کرتا ہے تلاوت کرتے ہوئے ایک صورت الفاتحہ سے پہلے اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے یعنی کرات کرنے کے بعد امام کے ہوتے ہیں دو سکتے فخ تنی منہ فی تو تم غنیمت سمجھو ان دو سکتوں میں قراد کرنے کو بفاط حتل کتاب سورت الفاتحہ کی تلاوت کو ان دو خاموشیوں میں جو امام خاموش رہتا ہے اس ٹائم کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں سورت الفاتحہ پڑھ لیا کرو یہ امام ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے کہ سکتوں میں پڑھنا ہے جب امام خاموش ہوتا ہے اور یہ سکتے پہلی رکت میں دو ہوتے ہیں وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت جب شروع کرتے تھے تو سکتہ نہیں کرتے تھے وہ ڈریکٹ آپ سورت الفاتحہ سے شروع کرتے تھے ہاں رکوع سے پہلے سکتہ کیا کرتے تھے اور سکتوں کا بھی ثبوت پہلا سکتا تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت الفاتحہ سے پہلے سنا پڑا کرتے تھے اس کا سکتہ کرتے تھے اور اسی میں صحابۂ کرام علی میران کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سخت ہوتا کہ سورت الفاطیہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے بولو تو یہ پہلا سختہ ہوتا تھا اور دوسرا سکتا سن نبی دعود میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات سو ستر نمبر اور سنن ابن ماجہ میں آٹھ سو پینتالیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے اراد کرنے کے بعد ایک لمبا سا سکتہ کیا کرتے تھے اور اس کا مقصد ہی, ہی ہوتا تھا کہ جو لیٹ نماز میں شامل ہوا ہے اس سکتے میں اس خاموشی کے اندر قراد کر لے تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا آگے ان یہ مزید کھل کے میں یہ ساری چیزیں بیان کروں گا ریفرنس نمبر ٹین آخری ریفرنس آپ کے پیج کے اوپر یہ بھی سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے جز القرا انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک سو بتیس نمبر حدیث موقوف امام بخاری نے جز القرا کے اندر لی ہے کہ سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یوج زیو کا اللہ انتریکل امام ق ابلا اینک تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تُو اپنی رکت کو شمار کرے یہاں تک کہ تو امام کو رکو سے پہلے ایام میں نہ پالے اب یہ دیکھ لیں کیا فتوا ہے یہ کہتے ہیں کہ جی رکو میں رکت مل جاتی ہے امام ابو حریرا کا فتوہ ہے یہ کوئی بات کے اماموں کا نہیں اور آج ادھر لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کے امام بنائے ہوئے اور وہ جھگڑا کرتے ہیں یہ امام ابو حریرا صحابی رسول اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوا کہ تیرے لیے وہ رکت شمار کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ جس رکت میں تو امام کو رکو سے پہلے قیام میں نہ پا لے اور اس سے اگلی روایت امام بخاری سیدنا ابو سعید خدری کی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جز القراء کے اندر 133 نمبر کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ سورت الفاتحہ پڑھے بغیر تو رکو میں شامل ہو 133 نمبر روایت یہ ہے یہ جائز ہی نہیں ہے ورنہ وہ رگت شمار نہیں ہوگی باقی وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری اور مسلم سے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ اول ایک ابو بکرہ بھی ہیں کہ جی وہ ایک دفعہ نماز میں شامل ہوئے اور رکوع کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آندہ تم اس طرح مت کرنا نماز کے شوق کے لیے جب آؤ تو سکون کے ساتھ آؤ کہتے ہیں دیکھیں جی دی نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا تو بھائی ساتھ کیا فرمایا کہ آندھا ایسے نہ کرنا مام بخاری نے وہ کلاس لی ہے نا اہلکوفا کی جز القرا کے اندر اس روایت کے اوپر کہ ابھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آندہ ایسے مت کرنا اور تم نے پکڑ کے یہ فارمولہ بنا دیا کہ رکوع کے اندر رقم مل جاتی ہے وہ تو اس کو پتہ نہیں تھا کسی نے یہ ریزلٹ نہیں نکالا تم نے اپنی طرف سے یہ رزلٹ نکال دیا اور جالی قسم کی فتوا جو لوگوں کو بتا دیا ان کا تیری جرت کہ اللہ کے محبوب کہہ رہے کہ آندھا ایسی حرکت مت کرنا اور تہ رہے کہ ٹھیک ہے مہنگائی حرکت کرو اور حرکت شمار کر لو ٹھیک نا عقل بھی تو کام کرتی ہے اور یہاں امام ابو حریرا اور امام ابو سعید قدری ربی اللہ عنہما میں یہ جان بوجھ کے امام کا لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ امام کا لفظ یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں بول رہے ہیں اصل امام تو امت کے صحابہ اکرام علی رضوان ہے ان کے مت میں آپ ذرا سنیں کہ تیرے لیے جائز ہی نہیں تو اپنی رقط شمار کرے جب تک کہ امام کو قیام کی حالت میں نہ پالے قیام فرض ہے اور ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں تیرے لیے جائز ہی نہیں, جب جائز ہی نہیں کرنا جب تک, کرنا جب تک, تک تو صورت الفاتحہ نہ پڑھ لے ہی شمار نہیں ہوگی تو بہرحیے لفظ ایک مسئلہ ہے اس میں ان کبھی میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کروں گا تو برالل یہ دونوں روایتیں جو عضرت ابو ریہرا رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ تیرے لیے جائز نہیں کہ رقش شمار کرے یہ عبد عبدالرحمان تابی سے ہے اور اسی تابی نے ابو سعید خدری سے بھی روایت کی کہ سورت الفاتحہ کے بغیر رکو نہ کرنا تو دونوں ایک ہی بندے کی روایتیں ہیں. اس سے یہ بات کلیئر ہوئی کہ اس بندے نے یہ بجن امت تک پہنچا دیا کہ دو صحابہ نے مجھے مسئلہ کلیئر کر دیا امام ابو ہریرا نے فرمایا کہ تم امام کے پیچھے جب تک قیام نہ حاصل کرو رقط نہ شمار کرنا اور امام ابو سعید خدری نے فرمایا کہ جب تک فاتحہ نہ پڑھ لو اس وقت تک رکوع میں مت جانا بالکل واضح ہو گیا کل حال تو بھائیو یہ تھا تصویر کا بالکل بے داغ صحیح اور واضح رخ جس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود واقعی کچھ اشکالات ایسے ہیں کچھ امبیگوٹیز کچھ شبہات کے جن کا اضالہ کرنا بہت ضروری ہے وہ ان اللہ تعالیٰ اب ہم دوسرے پورشن کے اندر اس کو کور کریں گے کل تین علمی پوائنٹس کی شکل میں پھر ہماری یہ گفتگو انشاء اللہ تعالی مکمل ہو جائے گی ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہ صلی علی محمد وعلی محمد کما علی ابراہیم, ابراہیم اللہ مبارک علی محمد وعلی محمد کما باورکتا ابروہی مو ابرویم مجیب بہت اٹینٹو ہو کر بیٹھیں اب یہ اس کا پورا احسن ہے ویسے تو جو سلیم الفطرت انسان ہے اس کے لیے گفتگو کافی ہے جو میری پچاس منٹ کی ہو چکی ہے لیکن اگلے جو چالیس منٹ کی گفتگو ہے وہ جب تک یہ شیطانی وسوسوں کا رد نہ کیا جائے اس وقت تک معاملہ کلیئر نہیں ہوتا وہ ان شاء اللہ تعالی کلیئر ہوگا علمی پوائنٹ نمبر ون اور وہ ہے بھائیو الحمدللہ اللہ ہمارے محدثین رحم اللہ اجمعین نے بڑی محنت کر کے اختلافی مسائل پر کتابیں لکھیں جب کبھی بھی امت میں کوئی فتنہ کھڑا ہوا تو اس وقت کے محدث کھڑے ہوئے اور اس فتنے کو صحیح الاسناد احادیث اور صلف کے آثار اور پرانے پاک کی واضح آیات کی روشنی میں اس فتنے کا کلا کما کیا جیسے امام بخاری نے جز رف الیدین لکھ کر وہ سارے کے سارے معاملات سیدھے کر دیے تو اس حوالے سے دو کتابیں بڑی اہم ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمد وہ دونوں کتابیں عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے عربی کے بعد اردو ہے تیسری زبان کو اس کے قریب بھی نہیں ہے الحمد اور دنیا کے تقریباً 50% مسلمان اردو بولتے اور سمجھتے ہیں الحمد یہ مسلمانوں کی آپ سمجھ لیں کہ اب انٹرنیشنل لینگویج اردو بن چکی ہے الحمد عربی اتنے مسلمانوں کو نہیں آتی اربی تو ٹوینٹی پرسینٹ ہے مسلمانوں کا ایٹی پرسینٹ تو نان اربک ہیں اور ان ایٹی پرسینٹ میں سے بھی ففٹی پرسینٹ وہ ہیں جو اردو بولتے اور جانتے ہیں چاہے وہ انڈیا کے مسلمان ہوں یا بنگلہ دیش کے ہوں یا پاکستان کے ہوں یا نیپال کے ہوں اب تو سعودی عرب کے اندر بھی کافی لوگ اردو جانتے ہیں بلکہ میرے دوست ابھی وہ پی ایچ ڈی کر کے انگلینڈ سے مجھے بتا رہے کہ ایک نیو مسلم اس نے اسلام کیا تو وہ اردو لینگویج سیکھ رہا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کہتا ہے جی اکثر علم اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اور ملٹی ڈریکشنل ہو چکا ہے مختلف علماء کی تھاٹس اردو زبان کے اندر ہے تو اردو سیکھوں گا تو میں علم حاصل کروں گا یہ واقعی الحمد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ہماری یہ مادری لینگویج ہے ایک قسم کی اردو تو دو کتابیں ایسی ہیں جن کا میں تعارف کروا دیتا ہوں مارکیٹ میں وہ مل جائیں گی آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی پی ڈی ایف فارمیٹ میں آٹھ دس ایم بی کی فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ نہ ملے مجھ سے رابطہ کریں میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ای میل کر سکتا ہوں پہلی کتاب امام بخاری کی جز القرا اور جز میں نے بتایا حدیث کی وہ کتاب ہے جو ایک خاص پرٹیکولر ٹاپک پر لکھی جائے تین سو احادیث اور آسار کا مجموعہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ المتوفہ دو سو چھپن ہجری انہوں نے جمع فرمایا اور بالکل فاتح خلف الامام کے مقدمے کو واضح کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا اور دوسری کتاب ہے امام احمد بن حسین البتی المتوفہ چار سو اٹھاون ہجری جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے شگرد ہیں جنہوں نے المسترک الحاکم لکھی ہے امام بھائی کی رحمت اللہ علیہ نے چار سو احادیث اور اثار پر مشتمل کتاب لکھی کتاب القرا یہ بھی اسی ٹاپک پر ہے فاتح خلف الامام سے ریلیٹڈ یہ مارکیٹ میں ترجمہ بھی اویلیبل ہے اور پی ڈی ایف فارم میں آپ کو گوگل پہ سرچ کریں تو اس کی سافٹ کاپیز بھی مل جائیں گی اور اس میں الحمدللہ وہی ریزلٹ نکالا گیا جو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ میں نے کتابیں اس لیے بتا دیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آج ڈسکس نہیں کروں گا اتنی فضول قسم کی ہیں مثال کے طور پر وہ جالی اور جھوٹی روایتیں کہ جی جو امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارا رکھ دو اس کی زبان ہی جلا دو دیکھیں کس لیول کی اتنی جالی بنائی کہ پتہ چل جائے کہ یہ جالی روایت ہے مطلب صاب اکرام وسلم کی یہ لینگویج ہو سکتی ہے جہاں قرآن کی ہے درد لا اکراہ حفد دین دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت فرمانے والے خلو کی نوزین تو آپ یہ ارشاد فرمائیں گے جو امام کے پیچھے فاتحے پڑھے اس کی زبان پہ انگارہ رکھ دو ولے آز تعالیٰ تو یہی جالی روایتیں ہیں جو بیسیکلی اسلام کی بدنامی کا سبب بنی اسی لیے تو صحیح اور ضعیف کا فرق کرنا ہے اور یہ کہنا جی وہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی حدیث تو عدیز ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی تو ایسا ہوتا تو مسلم شریف کی پہلی حدیث یہی ہوتی جو بخاری میں بھی موجود ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی بات کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے کہ جالی روایتیں گھڑی جائیں گی قرآن کے بارے میں ایسا نہیں قرآن کے بارے میں الٹ ہے یہ بات صحیح بخاری کے اندر ہے بلنی ولہ آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آئے تھی تمہیں پہنچے وانی پر میں آ دیکھ لینا وہ صحیح آیت ہے یا غلط آیت ہے کیوں انہ ذکر انہوں ذکر القرآن کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی بے لفظ حفاظت کرنے والے خود تو یہ جو مولوی کہتے ہیں فلاح کے بعد ڈگری نہیں ڈگری نہیں ڈگری تو اللہ کے نبی ہمیں خود دے گئے ایک آیت بھی تمہیں پتا ہو تو اگلے تک پہنچا دو یہ صحیح بہاری میں حدیث ہے تو ڈگری تو ہمیں مل چکی ہے مجھے اگر ایک آیت بھی پتا ہے تو میں دوسرے تک سکھاؤں گا یہ نہیں کہ مجھے بریلوی جو بندی والے یا شیعہ کی ڈگری لینی پڑے گی دعوت و تبلیغ کے لیے بالکل بات کلیئر ہوگی تو الحمد یہ دو کتابیں میں نے تعارف کروا دیا اور یہ جالی روایتیں اس قسم کی اسی طریقے سے وہ رف ال بھی پہ بنائی دیے وہ بت رکھ کے صحابہ آتے تھے تو اس لیے رفا دہن ہوتا تھا یہ بالکل اسی لیول کی جالی روایت فاتح خلف المام پہ بھی گڑی ہوئی کہ جی جو امام کے پیچھے فاتح پڑے اس کی زبان پہ انگارہ رکھ دو تو جالی چیز تو پھر جالی ہوتی ہے پکڑی تو جاتی ہے چور اپنی لنگوٹی تو چھوڑ جاتا ہے کہ عام آدمی کو پتا چل جاتا ہے یہ تو لنگوٹا ہے تو اس قسم کی وہ گھوڑوں کی دموں والی عدیز کہاں سے پکڑ کے کہاں لگا دی تو اس قسم کی جو ہے یہ ساری باتیں اس میں ڈسکس ہے میں نے دو کتابوں کا تعارف کروا دیا. علمی اور وہ ہے بھائیو اب یہ کڑوی باتیں خصوصا ہمارے جو اہل حدیث مقبر فکر کے بھائی ہیں ان کے لیے سورت العراف کی آئد نمبر دو سو چار بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آج ہمارے دست تھا جس پہ وَإِذَا قُرِي الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب القرآن پڑھا جائے تو اسے متوجہ ہو کر سنا کرو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو طویل عام کے اعتبار سے یہ آیت واقع ہی ہر اس جگہ پر لاگو ہوگی جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوگا چاہے نماز میں ہوگا یا نماز کے باہر اور یہ میرا اپنا فتوا نہیں بلکہ پوری امت کا محدثین کا اجماع ہے اس بات کے اوپر اہل سنت کا اہل تشیعوں کا دونوں کا اجماع ہے اور اس میں یہ جو جالی باتیں جی یہ مکی آئے تھی جی وہ نماز تو مدینے میں فرض ہوئی اور بھائی چاہے مکی تھی یا مدنی تھی اس سے تو فرق نہیں پڑتا یہ تو وہی بات ہے جی یہ آئے بتوں کے بارے میں یہ ادھر نہیں لگ سکتی یہ وہی لیم ایکسکیوز لنگڑے قسم کے ایکسکیوز لیم ایکسکیوز اور یہ دونوں طرف سے ادھر سے بھی کہتے ہیں مکی آئے تھے وہ کہتے ہیں جناب دیکھے نا جی قرآن میں حکم ہے قرآن سنو تو ہم اس لئے فاتحہ نہیں پڑھتے کہ ہم کو سن رہے ہوتے ہیں تو پائی عشا کی آخری دو رقطوں میں اور مغرب کی آخری رکت میں اور زور رسن میں اس وقت تم کون سا قرآن سن رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے اس وقت کیوں نہیں صورت الفاتحہ پڑھتے تو وہ بھی جعلی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جالی بات پکڑی ہے ادھر جالی بات ادھر بھی جعلی کی طرف سے وہ جی قرآن, قرآن میں بھئی اشا کی آخری دو رکھتوں میں اونچی بات سے پڑھا جا رہا تھا تو اس میں آپ کیوں پھر نہیں پڑتے زد پہ ہوئے ہو تو یہ سارے ہیں لیم ایکسکیوز دونوں طرف سے اسی کانٹیکس میں اب تین احادیث اور اس کے بعد سلف کا فہم میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی فرقہ واریت ات سے بالاتر کر صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق نو سو پانچ نمبر حدیث صحیح مسلم میں یہ وہ تین احادیث میں سے پہلی حدیث اور اس کے راوی بھی شکر الحمد امام ابو حریرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزرت ابو رحرا تمہیں جان چھٹنی کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ابو حریرا اور اس کی ماں سے صرف مؤمن ہی محبت کرے گا منافق نہیں اس لیے میں راپودیوں کو کہتا ہوں کہ جو تم ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نو پر تبرہ کرتے ہو تو تمہاری یہ منافقت کی دلیل ہے جس طرح مولا علی کے لیے آیا نا صحیح مسلم میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر ممن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب ایمان میں دو سو چالیس نمبر حدیث ہے کہ مولا علی سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا منافق ہی ان سے بغض رکھے گا مولا کا مطلب دلی محبوب جو حدیث متواترا ہے من کنتو مولا ہوں فہادہ علی مولا جامعہ تر میں مسند امام احمد میں اور کئی کتابوں میں کہ جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار یار سعیدنا علی ہونے چاہیے تو مولا علی کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے یہ اہل سنت کو میں پھکی دیتا ہوں جو ناسبی میں گزے ہوئے ہیں اور اہل تشو کے لیے وہ حدیث وہ بھی صحیح مسلم میں ہے کہ صرف مؤمن ہی ابو ہریرا اور اس کی ماں سے محبت رکھے گا الحمدللہ اور آپ کو پتا امام ابو ہریرا کے خلاف ہنفیوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں کہ جی ہمارے امام امام حنیفا رحمت اللہ علیہ امام ابو ہریرا کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ غیر فقیر صحابی تھے میں کہتا ہوں کسی کے جائل ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی صحابی کو کہہ دے کہ وہ غیر فقیر ہے اب یہ انہوں نے مشہور کر دیا واللہ اللہ میرا اس نے زان ہے کہ سیدنا امام عنیفا رحمۃ اللہ ع یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی بات اپنی زبان پر لے کر لیکن انہوں نے منسوخ کی ہوئی ہے ان کی طرف بات تو یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ تم بڑے فقری ہو اس حوالے سے تو سیدنا ابو ہریرا اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم نو سو پانچ نمبر اور سیدنا ابو ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابہ اس کے راوی ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ نے شاد فرمایا کہ جب تم جماعت کی حالت میں ہو اور امام قرعت کرے فضا فر فتو تو امام جب قرع کرے تو تم اس وقت خاموشی اختیار کرو امام قرعت کرے تو خاموشی اختیار کرو یہ حکمیہ وہی جو قرآن میں آیا ہوا اضا قریل قرآن الفستمی تو اب اس حدیث سے یہ پتہ چلا ہے نماز کے بارے میں بھی کہا گیا کہ امام جب قرع کرے تو خاموشی اختیار کرو لہذا اس آیت کی تفسیر خود کر دی اور شکر ہے سیدنا ابو رحرا رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی موجود ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو ریہ کو تو یہ ہی نہیں پتا تھی اسی لیے وہ کہتے تھے کہ سختوں میں پڑھ لیا کرو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے لیکن سختوں میں انہوں نے اس حدیث کا یہ فارم نہیں لیا کہ امام کے پیچھے پڑھ بھی نہیں پاتا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو رحرا کو ادیس نہیں پتہ چلی تھی کہ بھائی امام پڑھے تو خموشی اختیار کرو اسی لیے وہ کہتا تھے پیچھے پیچھے پڑھ لیا کرو تو ان کو تو پتہ تھی یہ روایت تو الحمدللہ حق بالکل واضح ہے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے الحمدللہ دوسری اور تیسری حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 312 اور 313 اور ان دو احادیث پر امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے باب کی ہیڈنگ بنائی ہے کہ اگر امام باآواز بلند قیرات کرے تو مقتدی قرأ نہ کریں وہی و اضاقوری القرآن فمی الح و ام ست الکم <تُرحمون> امام بخاری امام ترمزی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے ان دو اگلی احادیث جو آنے والی ہیں اس پہ اپنا فہم لکھ دیا کہ یہ دو احادیث جہری نمازوں کے بارے میں ہیں جو نمازیں کون سی ہیں مغرب عشاء اور فجل زور اثر کے بارے میں نہیں اور انی دو حدیث سے امام مالک نے بھی موقف اڈاپٹ کیا کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قراط نہ کی جائے لیکن ان کا موقف شاز ہے یعنی امت کی اکثریت نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ صحابہ اکرام کے فتوا موجود تھے بہر الحنفیوں سے بہت بہتر موقف ہے اور وہی موقف امام جو ابن تیمیہ ہے ان کا بھی ہے اور وہی موقف اہل تشیعوں کا بھی ہے وہی موقف ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی ہے کہ جاہری نمازوں میں قیراط نہ کی جائے امام کے پیچھے اور سری میں سب کچھ پڑھا جائے لیکن قراط نہ کی جائے سے مراد کیا ہے وہ اب کلیئر ہوگا امام ترمزی نے باپ باندھا کہ جہری میں قیرا نہ کی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ کے بعد جو قراط ہے وہ نہ کی جائے فاتحہ اس سے ایکسکلوڈ ہے امام ترمزی نے پوری بیت لکھ دی اب یہ اتنی کریٹیکل بیس ہے کہ میں نے اس کے لیے پھر پورا پیج فوٹو کاپی کرایا تاکہ امام ترمزی کے الفاظ لفظ ب لفظ ورڈ بائی ورڈ ان کے گولڈن ورڈز میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تین سو بارہ نمبر حدیث سیدنا ابو ہریرا سے یہاں بھی شکر ہے حضرت ابو ہریرا آ کہ بھائی جب امام کیراد کرے تو خاموش رہو اور پھر آپ دیکھیں سلب کا فام امام ترمزی کس طرح بیان کریں گے اور تین سو تیرہ جابر بن عبداللہ سے وہ مرکو حدیث نہیں ہے وہ موقف ان کا کال ہے کہ امام فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اللہ یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو اور اس کو بھی سلب نے پھر فارم لیا اس سے مراد جہری نمازیں ہیں امام مالک نے یہی فارم لیا کہ جاوہ بن عبداللہ اور حضرت برحیرہ یہ جی کہتے تھے امام کے پیچھے قرار نہ کرو یہ زہر اور اثر کے لیے نہیں ہے مغرب اور فجر کے لیے لیکن میں اب امام ترمزی کے آپ کو الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ان اللہ امام ترمزی لکھتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جامعہ ترمنی کے حدیث تین سو بارہ اور پھر تین سو تیرہ بھی اس کے ساتھ آ جائے گی سعید ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہری نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ کراد کی ہے ایک شخص نے ارض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کراد کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی تو میں نے کہا کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیوں جا رہا ہے وہی صحابہ کرام سیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے قیر کرتے تھے میں نے پہلے بھی بتا دیا اس وقت مصحف تو موجود نہیں تھا اسی طریقے سے قرآن یاد کرتے تھے راوی کہتے ہیں پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہری نمازوں میں قیرا سے رک گئے اور یہ راوی کون ہے امام ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زہری نمازوں میں قیرا سے رک گئے. کیا رکے یہ فاتحہ بھی جوڑ دی نہیں یہ نہیں رکے امام کے ساتھ باقی چیزیں نہیں پڑتے تھے اور فاتحہ سکتوں میں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اسی باب میں ابن مسعود عمران بن حسین اور جاب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے بھی احادیث روایت ہے اور امام ترمزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے پھر صاحب لکھتے ہیں کہ امام زہری نے کہا امام زہری ایک سو چوبیس ہجری میں پوت ہوئے امام ابو حنیفا رحمت اللہ لے کے استاد ہے اور ان کی داڑھی کوئی نہیں تھی چند بال ہی تھے یہاں پر لیکن امت کے بڑے امام ہیں بخاری اور مسلم کی سیکڑوں احادیث کے راوی ہیں ابن شہاب زہری اور یہ وہی امام ہے جن کو سیدنا امر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے احادیث جمع کرنے کی ڈیوٹی سونپی تھی امام زہری امام زہری نے کہا کہ اس کے بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاط کرتے ہوئے سنتے تو کات کرنے سے باز رہتے امام ترمزی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے کراط خلق الامام کے قائلین پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا یہ بات وہ کہتے ہیں یہاں ہے کہ قراط نہ کرو لیکن اس سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی اعتراض نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ اس حدیث کو بھی حضرت ابو ہریرا نے کیا ہے روایت اب میں امام ترمسی کے الفاظ یعنی کرتا ہوں امام ابو ہریرا نے روایت کیا اور انہی امام ابو حریرا نے یہ حدیث بھی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورت الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے, نا ہے اور نامکمل ہے اور امام ابو حریرا سے حدیث نقل کرنے والے راوی نے کہا کہ اے امام ابو حریرا کبھی کبھی ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ابو حریرا نے فرمایا اکراب حافی نفسک اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو یعنی آہستہ آواز کے ساتھ ابو عثمان نے بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں اعلان کر دوں کہ جو شخص نماز میں صورت الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی محدسین نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ اگر امام زور سے قرع کرے تو پھر امام کے پیچھے مقتدی قرعت نہ کرے اور سختوں کے درمیان سورت الفاتحہ پڑھ لے فاتح نہیں چھوڑنی یہ اب سلف کا فام امام تر نے بیان کیا امام رضی اللہ تعالیٰ سختوں کے درمیان پڑھ لے اہل علم کا امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے قیر کے بارے میں اختلاف ہے لیکن اکثر صحابہ اور تابعین اور بعد کے اہل علم کے نزدیک امام کے پیچھے قیرات درست ہے امام مالک امام ابن مبارک امام شافعی، امام احمد بن ہمبل امام اسحاق سب کا یہی قول ہے اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے کراط کرتا تھا اور تمام لوگ امام کے پیچھے کراط کیا کرتے تھے سوائے اہل کوفہ کے اہ کوفی وہ کہتے ہیں سارے کرتے تھے کوفیوں کو مسئلہ وہ تو پھر مسئلہ تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا صحیح بخاری میں یوشیر عراق اور کہا یہاں سے شیطان کا سنگھ نکلے گا سارے فتنوں کی سرزمین مولا علی کے دشمن بھی خوارج بھی وہیں سے نکلے اور رافری بھی سارے وہیں سے نکلے اور منکرین حدیث بھی وہیں سے نکلے اور صحابہ کے گستاخ بھی وہیں سے نکلے اہل بیگ کے گستاخ بھی وہیں سے نکلے سوائے اہل کوفہ کے لیکن جو شخص امام کے پیچھے کرا نہ کرے میں اس کی نماز کو بھی جائز سمجھتا ہوں عبداللہ ابن مبارک یہ ذرا صنف کا موقف دیکھیں فتوے سے کیسے بچتے تھے ان کا ہم پڑھتے ہیں سارے پڑھتے ہیں یہ کچھ لوگ نہیں پڑھتے میں انہیں فتوا نہیں لگاتا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی یہی جو ہم کہتے ہیں ہمیں بھی لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز ہوتی ہے نہیں ہم کہتے ہیں جو کرتا ہے اس کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی وہ بھی نہیں ہمیں پتہ کیونکہ ہم نے تو قبول ہی نہیں کرنی تو اللہ ہاں ہم یہ بتائیں گے کہ جو رفع الدین سے نماز پڑھتا ہے رقو میں جاتے وقت سے اٹھتے وقت اس کی نماز سنت کے مطابق ہے یہ ہم بتائیں گے تو کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی شکل اور یہی وہی عبداللہ بن مبارک ہے جن کا جامعہ ترمنی میں ہی کال ہے کہ جو رفل کی دین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے اور ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے اگر انہی عبداللہ ابن مبارک کو ماننا ہے تو مکمل طور پہ میٹھا میٹھا ہاپا ہاپتے کوڑا کوڑا تھو تھو یہ کام نہیں کرنا بہر تو یہ انہوں نے فتح سے بچنے کے لیے کہا امام تیر فرماتے ہیں اہل علم کی ایک جماعت نے سورت الفاتحہ کے نہ پڑنے کے مسئلے میں بڑی شدت سے کام لیا ہے اور کہا کہ سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی چاہے اکیلا ہو یا امام کے پیچھے وہ آگے آ جائے گا یہ امام بخاری سے مراد ہے ان کے استاد اور انہوں نے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استضرال کیا ہے کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جو میں حدیث پہلے بیان کر چکا سنبی دعود آٹھ سو چوبیس حضور کی وفات کے بعد اور تابی کہتے ہیں میں نے کہا یہ آپ نے کیوں پڑھی تو انہوں نے کہا ہم بھی فجر کے پیچھے ایک دفعہ پڑھ رہے تھے آپ کے پیچھے فجر کی نماز تو آپ نے قرات سے منع کیا لیکن کہا فاتحہ ضرور پڑھنا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو امام ترمزی کہتے ہیں کہ جو فاتحہ پڑھتے ہیں وہ عبادہ ابن سامد کی وہ بات لیتے ہیں کہ وہ حضور کی وفات کے بعد بھی یہ کام کرتے تھے مراد یہ کہ حدیث منسوخ نہیں ہوئی یہ بیسیکلی ان کو علمی دی جا رہی ہے کہ جو کہتے ہیں منسوخ ہو گئی اللہ تو عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امام کے پیچھے سورت الفاتحہ پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کیا کہ سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی امام شاقی اور امام اظہ کا بھی یہی قول ہے اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اکیلے نماز پڑھنے والے پر محمول ہے یعنی جو جماعت کے بغیر پڑھ رہا ہے یہ امام احمد حمبل کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی پاسبلٹی موجود ہے لیکن آگے وہ پھر گئے کس طرف وہ اب آپ سن لیجئے اور کہا کہ میرا استضاع بن عبداللہ کی اس حدیث سے ہے جو تن مزید تین سو تیرہ جو میں نے کہا تیسری حدیث کہ جابر بن عبداللہ کا اپنا قول یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو تو جاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورت الفاطہ بھی نہیں پڑھتے تھے یہ بالکل ثابت ہے اسی روایت کے تحت لیکن سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق آٹھ سو ترتالیس نمبر حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم زور اثر کی نماز کے اندر امام کے پیچھے سورت الفاتحہ اور ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے اور آخری دو رقتوں میں صرف سورت الفاتحہ پڑھتے تھے تو جابر بن عبداللہ بھی کسی کام کے ان کے نہیں آئیں گے جو فاتحہ نہیں پڑھتے تو ظاہر ہے کہ زور اثر میں بھی اور عشاء کی آخری دو رقتوں میں مغرب کی آخری رقم میں بھی تو ہم امی نمبر فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رسول اللہ کے صحابی ہیں لہذا وہ اس حدیث کی تعویل کر لیتے تھے یہ حدیث جو لاسلاتا نملم یکقرا بفات حتیل کتاب وہ کہتے تھے کہ جو اکیلے پڑھے اور جو سری نمازوں والا ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے جو جہری نماز ہے اس کے لیے یہ معاملہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے کراط نہیں کرے گا لیکن اس کے باوجود امام احمد بن حنبل نے یہی مسلک اختیار کیا کہ امام کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی کوئی آدمی کسی نماز میں سورہ فاتحہ نہ چھوڑے اتیاد تو پھر احتیاط ہی ہوتی ہے جی جب اتنے سارے صحابہ اور احادیث ایک طرف جمع ہو بہرحال یہاں پر میں کچھ باتیں ارض کر دوں اسی حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ باتیں کہ زور اثر کا تو مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ وہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو جہری میں قائل نہیں تھے وہ اس میں بھی قائل تھے اب چونکہ میں خود بھی 31 سال تک بریلوی رہا ہوں ہنفی رہا ہوں مجھے یہ معاملات بالکل کلیئر ہیں کہ یہ بات بالکل لوجیکل ہے عام فطرت پہ جو مسلمان پیدا ہوتا ہے چاہے بریلوی ہو جو بندی ہو اہل حدیث ہو اہل تشید کے ہاں زہر اور اثر کی نمازوں میں ساری رقتوں میں وہ سورت الفاتحہ پڑتا ہے اور عشاء کی آخری دو رقتوں میں اور مغرب کی آخری رکھت میں بھی پڑتا ہے جب تک مولوی اس کو پٹی نہ پڑھاتے ہم خود بھی پڑھتے تھے مطلب ہمارا دماغ ہی نہیں تھا کام کرتا کہ یار یہ نہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اب میں زور میں وہ اپنی دکان چار دکانوں کا حساب کرتا رہوں چار رختوں کے اندر کہ میں منہ بند کر کے اور آفزر کی تو نماز ہی بڑی لمبی ہوتی تھی تو پہلی دو رختوں میں تو سابق رام کہتے ہیں وہ جعب بن عبداللہ کا میں نے بیان کیا آٹھ سو ترتالیس نمبر سن نے اپنے ماجا کی کہ ہم زور اثر کی پہلی دو رختوں میں سات سورتے بھی پڑھا کرتے تھے یعنی جب تک آواز اثر رکو میں نہیں جاتے تھے ہم قرآن پڑھتے رہتے تھے بالکل لاجیکل بات ہے تو مولوی جب تک پٹی نہ پڑھائے ابھی بھی آپ ہاں اگر دیکھ لیں تو ہمارے حنفی بائیوں کی یعنی دیوبند اور بریلیویوں کی اکثریت زور و اثر کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہے اور عشاء کی آخری دو رختوں اور مغرب کی آخری دقت میں پڑھتی ہے ان بے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی بیچ میں مصیبت ہے اور یہ تو وہ مصیبت ہے جو ان کو پتہ نہیں اس سے مذہب کا خیز مصیبت میں آپ کو بتاؤں جو اس سے بھی خطرناک ہے جو فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور یہ لطیفہ سنایا بغیر یہ درس مکمل نہیں تھا اور اللہ نے بڑی مدد کی میری کہ مجھے بڑی پرانی پرانی باتیں یاد آنا شروع ہو گئی جب یہ لیکچر میں نے تیار کیا ہے کہ تین چار ہفتے لگائے ہیں میں نے اس پہ کمپیریٹو اسٹڈی پہ وہ بات کیا یاد آئی فکا حفیع کی ساری کتابوں میں چاہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو بار شریعت کھول لیں بیجتی زیور کھول لیں فتاو المگیری کھول لیں در مختار کھول لیں اس میں افتاوا شامی رد المختار کھول لیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے بھائیوں کہ اگر کوئی مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھے تو مسافر تو دو فرض پڑھ کے جام پھیر دے گا پھیر دے گا نا تو کہتے ہیں مقیم نے آپ پڑھنی ہے چار امام تو فارغ ہو گیا تو مقیم جب آخری دو رقطوں میں کھڑا ہوگا نا تو خاموشی سے وہ اپنا قیام کرے گا امام صاحب بے جوتیاں پا کے کھاٹ جا, جا چکے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ چونکہ امام کے پیچھے ہی شمار ہے آپ مجھے بتاؤ یہ دنیا کی کس ڈکشنری میں وہ امام کے پیچھے شمار ہوگا امام نے تو سلام پھیر دیا اور نماز مکمل کر چکا ہے وہ کہتے ہیں نہیں چونکہ وہ تقبیر اولا تھے امام کے ساتھ شامل ہوا تھا تو امام کی قرآد مقتدی کے لیے کافی ہے لیکن پھائی امام کی رات کر ہی نہیں رہتی اس لیے چوتھی رقت میں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں نہیں یہ ہمارے بزرگوں نے مسئلہ بتایا ہے کہ مقیم جو ہے مسافر کے پیچھے آخری دو رقتوں میں خاموشی سے اندازہ کر لے کہ کتنی دیر میں فاتحہ پڑی جاتی ہے اتنا اندازہ وہ خاموشی سے کھڑا رہے اور پھر رکو میں جائے اس سے کسی کی بدنیتی اور شیطان شیتان کا حملہ اس بندے پہ چیک ہو جاتا ہے کہ یہ اب دنیا کی کس ادالت میں یہ مقدمہ پیش کیا جا سکتا ہے میرے خیال ہے یہ بات ان کی عوام کو پتا چل جائے نا تو وہ بھی ان کو لتر مارے کہ خدا کے لیے کیا بزرگ ہمارے ساتھ کر کے گئے ہیں یعنی کہ ان کی اصل بھی کام نہیں کرتی تھی کہ جنہوں نے یہ مسئلے لکھے ہیں کہ امام صاحب جا چکے ہیں چلو پہلے تو تھا کہ چار رکھتوں میں امام پڑھ رہے آگے اب تو امام پڑھی کوئی نہیں رہا وہ تو اسلام پھیر کے فارغ ہو چکے مسافر امام ہے اور پیچھے آپ پھر بھی, بھی خاموشی اختیار کریں بولے بس دعا کریں گے کسی کا گھیر الٹانا لگے ورنہ جو ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھے گا گاڑی اتنی پیچھے رہے گی اب یہ گیئر الٹا لگ چکا ہوا ہے اصل میں تو جتنا ایکسلیٹر دبائیں گے گاڑی آگے نہیں جانی پیچھے ہی جانی ہے اسی طریقے سے ہم خود بھی بریلوی رہے اکتیس سال تک جو بند میں بھی رستا گزرا اس وقت بھی الحمدللہ میری یہ عادت تھی کہ فجر کی نماز میں اگر میں مسجد میں پہنچوں اور امام نے نماز شروع کر لی ہو تو میں کبھی سنتے نہیں پیچھے پڑتا تھا میری عقل ہی نہیں مانتی تھی فرد نماز کڑی ہے اور میں پیچھے جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دوں اور ان ظالموں کو شرط اب نہیں ان کو آیت یاد آتی اضاک قرآن الحمۃ الرحم جب قرآن پڑا جائے تو خاموشی سے سنا کرو ٹھیک ہے اس کو متوجہ ہو کر خاموش رہا کرو یہ بات نہیں یاد آتی ہم تو قائم ہیں ہم کہتے خاموشی رکھے امام کے پیچھے بھی رکھے صرف سختوں میں پڑھے وہ آگے آ رہی ڈیٹیل بات اور تو یہ سنتے پیچھے دبائی آتے اور اس وقت بھی الحمدللہ میری عقل نہیں مانتی تھی وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساط فرمایا کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھے تو وہ عقل بھی مانتی ہے اب پیچھے سنتیں بعد میں بھی پڑھ سکتے سنتوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے لیکن فرض نماز ہو رہی ہے اور آپ اللہ سے اپنا کام جو ہے وہ نکالا ہوا ہے اور آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور پھر اس میں یہاں تک مسئلہ لکھا کہ جب تک ایک رقط مل جائے اس وقت تک آپ کر سکتے ہیں یعنی ایک رقط بھی قزا کر سکتے ہیں اور باللہ تعالی تو یہ وہ معاملہ تھا میں نے کہا یہاں پر میں کلیئر کر دوں لہٰذا دو صحابہ سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ بھی اس حدیث کے راوی جو بخاری مسلم میں ہے لا سلا لمبلم لم ب فاتحت الک اس کی نماز ہی نہیں جو سرت الفاطح نہیں پڑھتا اور دوسری حدیث جو سعید مسلم میں سعید النا دوسرے راوی ہو امام عبادہ بن سامد اور امام ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اس حدیث کے راوی ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی نہ تمام ہے نہ مکمل ہے ناقص ہے دونوں الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صورت الفاتحہ خود بھی پڑھتے تھے اور اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے لہذا اب یہ معاملہ سکتوں والا بھی میں ذرا کلیئر کر دوں کھول کر امام بخاری کی کتاب جز القرا سے ورڈ بائی ورڈ امام بخاری کے میں الفاظ بیان کرنے لگوں خصوصاً ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے لیے کیونکہ وہ بھی اس میں اللہ ماشاء اللہ غلطی کا شکار ہے جز القرہ حدیث نمبر ہے چھتیس امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے سیدنا ابو ہنیرا اور اللہ اللہ تعالیٰ نہوں کا قول کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سکھتا فرمایا کرتے تھے دو سکتے ایک فاتحہ سے پہلے اور ایک رکوع میں جانے سے پہلے لیکن یہ پہلی رکعت میں دوسری رکعت ڈائریکٹ فاتحہ سے شروع کرتے تھے رکوع سے پہلے والا سکتا اس میں ہوتا تھا تو اب امام بخاری کے کے سنیں اسی حدیث نمبر 36 تحت وہ کہتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمان تابعی محمون بن مہران تابعی اور سعید بن جبیر تابعی رحمہ اللہ اجمعین سعید ابن جبیر کے تو کیا کہنے الحمدللہ للہ شیان علی میں سے تھے اور مخالفین بنو میاں تھے اور یہ وہی ہیں جن کو حجاج ابن یوسف نے اپنے دربار میں قتل کروایا تھا اور بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ باقی لوگوں کے قتل کے بدلے میں تو مجھے ایک دفعہ قتل کیا گیا لیکن سعید ابن جبیر کے قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ روزانہ مجھے قتل کرتا ہے جو میں نے اس نیک انسان کو قتل کیا اور عبداللہ ابن باس کے سب سے بڑے شاگرد بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث کے راوی سعید ابن جبیر رضی اللہ علیہ ربی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں رحمت یہ تین تابعی کا امام بخاری لکھ کے کہتے ہیں اور دیگر اصلاح رحی محم اللہ سکتوں میں اراد کے قائل تھے سکتوں میں جب امام خاموش ہوتا ہے اور ان کی دلیل یہی حدیث ہوا کرتی تھی کہ لا سلا مل لم یقرا باتحت القتاب کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے جو صورت الفاتحہ نہیں پڑھتا پھر جب امام قراد کرتا تو وہ خاموش ہو جایا کرتے تاکہ اللہ تعالی کے ارشاد پر عمل ہو یہ امام بہاری کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا تھی کہ مکی آیت ہے امام بہاری پتا ہے مکی آئے امام بہاری کہہ رہے ہیں تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو اور اس آیت پہ بھی له سورت العراف آیت نمبر دو سو چار جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت اس کو سنا کرو اور خاموشی اختیار کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی عمل ہو جائے کیونکہ میں رسول فقط امام بخاری نے وہ آیت لکھ دی النساء کی آیت نمبر اسی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا گویا اس نے اللہ کا حکم مانا وہ کہتے ہیں یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا جی وہ قرآن اور حدیث ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں تکرارے قرآن پر بھی عمل کریں گے کہ امام جب تلاوت کرے گا ہم خموشی اختیار کریں گے اس کے سختوں میں پڑھیں گے حدیث پر بھی عمل کریں گے اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سخت بات کی جو لوگ سورت الفاتح نہیں امام کے پیچھے پڑھتے انہوں نے پھر سورت النسا کی آیت نمبر ایک بھی ساتھ لکھ دی جس کے کےٹیکسٹ میں, میں میں نے مسئلہ نمبر اکتیس ریکارڈ کروایا تھا اجماع کی حجیت والا کہ جو کوئی رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے کہ اس پر حق واضح ہو چکا ہے ان رسول اللہ کی مخالفت کیا امام بہاری یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا لا لاتا لاتا کتاب تو سورت الفاتحہ نہ پڑھنا رسول اللہ کی مخالفت ہے بعد اس کے کہ اس پر حق کھل چکا اور مومنین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے یعنی کس کے صحابہ کرام علی مردوان کے تو پھر وہ جس گمراہی میں سرگرداں ہیں ہم اسی گمراہی میں اسے رہنے دیں گے اور آخرت میں اسے آگ کا مزہ چکھائیں گے دوزخ کی آگ کا وہ لیا بل تعالیٰ اتنی سخت یہ آیت امام بخاری نے اس جگہ پر نقل کی حدیث نمبر چھتیس کے اندر جز القرا امام بخاری کی کتاب ہے اور یہ نہ سمجھیے گا بھائیو امام بہاری نے خود سے لگا ہے سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ جو ساری احادیث کے راوی ہیں ان کا قول صحیح صنعت کے ساتھ القرام امام بخاری نے دو سو چوہتر نمبر پر حدیث وہ نقل کی حدیث مقوف وہی جو آپ کے اس ریفرنس پیج کے اوپر سیکنڈ آنس لکھی ہوئی ہے لل امام امام کے لیے ہیں دو سکتے فخم الفی اما بفاطحت الب تو ان دو خاموشیوں اور سختوں میں سورت الفاتحہ پڑھنے کو غنیمت سمجھو اور اس سے بھی بڑھ کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی نقل کیا بلکہ یہ مرفوع حدیث کے درجے میں ہی آ جائے گی یہ بات امام بھئیکی نے اپنی کتاب کتاب الفراح کے اندر حدیث نمبر تین سو ایک اور تین سو دو انہیں دو سختوں کے بارے میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ یہ وہی صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے سنبی دعود میں آتا ہے پھر کچھ صحابہ نے کہا آپ انسان ہی ہیں کوئی بات کا تو آپ جذبات میں بھی کوئی بات کر دیں تو انہوں نے حدیثیں لکھنا چھوڑ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان پکڑ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تو یہ حدیثیں لکھا کرتے تھے اور صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو ریرا کہتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ حدیثے عبد بن امر بن آپ کے پاس ہیں کیونکہ میں زبان یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں اور انہی کا وہ صحیفہ صادقہ بھی موجود ہے جس کے کلبی نسخے بھی مل چکے ہوئے ہیں. عبداللہ بن امر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عما تو کتاب القرا امام بھائی کی تین سو ایک اور تین سو دو نمبر حدیث وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکتا کرتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورت الفاتحہ پڑا کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآ شروع کرتے تو ہم خاموشی اختیار کر لیتے اس کے بعد جب آپ صلی اللّہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے یعنی دوسرا سکتا کرتے تو پھر ہم خیراج کرتے یعنی ہم سے مناز جو بعد میں شامل ہوئے ہوتے اور کیوں کرتے ساتھ ہی اسی حدیث میں آتے ہیں بن عمر بن عاش کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ ہر وہ نماز جس میں سورت الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے اس لیے ہم نماز میں سورت فاتحہ بھی سختوں میں پڑھا کرتے تھے الحمدللہ بھائیو بالکل حق واضح ہو گیا خود ہی فیصلہ کریں کہ سیف سائڈ کون سی ہے اور یہاں پر میں فتوا نہیں لگاتا لیکن یہ حدیث میرے امام کا سقاضہ ہے میں ضرور بیان کروں سن ابی دعود میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 866 اور سن ابن ماجہ میں چودہ سو چھبیس اور مسند امام احمد میں موجود ہے المسترکل للحاکم میں موجود ہے امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جس کی نماز درست نکل آئی اس کے اگلے سارے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے اور جس کی نماز درست نہ نکلی لا صلات لمن لم یقرا باتحت کتاب جس کی نماز درست نہ نکلی ناقص نکلی تو اس کے سارے معاملات آگے مشکل در مشکل ہوتے جائیں گے اور ذلت اور رسوائی اس کا انجام ہوگا ولی آدب تعالیٰ آخری علمیٹ علمی نمبر تھری اور وہ ہے پوری گفتگو کا کنکلوژ ان شاء اللہ دس بارہ منٹ میں اور وہ ہے بھائیوں امام بخاری رحمہ اللہ کا باپ یہ میں نے پہلے نہیں بتایا تھا اب اتنی گفتگو کے بعد آپ کو سمجھ گا کہ امام بخاری کیوں تڑپ کے باپ باندھ رہے ہیں صحیح بخاری کی وہ حدیث جو سات سو چھپن نمبر ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے آٹھ سو چوہتر بادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ نو کی حدیث لا سلا مل یپرا بی فاتحت الب کے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں صورت الفاظ نہیں پڑتا اس حدیث پر امام بخاری کا باب اور باب محدث کا فہم ہوتا ہے باب کیا ہے سنیں کرات کا واجب ہونا واجب ہے کرات دونوں کے لیے چاہے امام ہو یا مقتدی ہر نماز میں سفر میں اور ہضر میں چاہے وہ نماز جہری ہو چاہے سری ہو یہ باب کی ہیڈنگ ہے امام بہاری کی وہ کہتے ہیں امام نبی بھی فاتحہ پڑھنی ہے مقتدی نے بھی چاہے وہ سفر میں ہے چاہے وہ مقیم ہے چاہے وہ جہری نماز ہے یعنی مغرب عشاء اور فجر چاہے سری نماز ہے چاہے زہر عصر ہے لیکن زہری نمازوں میں سختات کرنے ہوں گے وہ پہلے بیان کر چکا لہذا مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس معام میں ہمارے اہل سنت میں سے ہی ایک گروہ جس کو میں کچھ غلطیوں کے ساتھ اہل سنت میں ہی شمار کرتا ہوں اگرچہ وہ ہم پہ پتوے لگاتے ہیں لیکن اب ان میں کافی ٹالریشن آ چکی ہے ٹالرینس جماعت المسلمین والے ان کا موقف الحمد حق پر مبنی ہے اس معاملے میں حنفی ایکسٹریم کو جا چکے ہیں اور اہل حدیث دوسری ایکسٹریم کو لیکن سارے اہل حدیث نہیں اہل حق بھی موجود ہے۔ علماء عرب میں بھی اور پاکستان میں بھی میں آگے بتا بھی دیتا ہوں اسی کنکلوژ کے اندر کہ جماعت المسلمین والوں کا موقف درست ہے انسطمۃ اس آیت کا فہم سلف نے یہی لیا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی بلند آواز کے ساتھ مگر سکتوں کے اندر اور سرن میں تو مسئلہ ہی نہیں اور اس میں آپ نے سورت بھی پڑھنا ہے اور یہ معاملہ کو بھائیو آج نہیں بگڑا یہ بہت پہلے کا معاملہ بگڑا ہوا ہے تابعین کے دور سے اب وہ آ جائیے تابعین کا فتویٰ اسی تابی کا جس کا میں نے تعارف کروایا سعید ابن جبیر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عما کے شگب اور جلیل القدر تابعی ہزاروں احادیث کے وہ راوی سعید ابن جبیر کا فتوا ہے میرے پہ کسی نے غصہ نہیں کھانا اب آ رہی ذرا کڑوی بات مر پہ کوئی غصہ نہ کھائے حدیث نمبر چونتیس جز القرہ میں امام بخاری نے لیے میں نے نہیں نقل کی امام بخاری اور یہ صحیح صنعت کے ساتھ ہے اور شکر الحمدللہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا ترجمہ اور حکم لگ کے امام بخاری کی جز القرہ مارکیٹ میں آ چکی ہے مطبع اسلامیہ کی انہوں نے بھی اس پر صحیح صنعت کا حکم لگایا ہے لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر اب یہ میں لفظ لفظ امام بخاری نے جو الفاظ سعید ابن جبیر کے نقل کیے وہ پڑھنے لگوں دل کو تھام کے عبداللہ بن اسمان تب اطابئی کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن جبیر تابعی رحمہ اللہ سے پوچھا کیا میں امام کے پیچھے قراد کیا کروں فرمایا ہاں اگرچہ تو اس کی قرآن سن رہا ہو تب بھی پیچھے قراط کیا کر یعنی امام جہری نماز میں کراط کر رہا ہے اور تجھے آواز آ رہی ہے تب بھی نے پیچھے قراد کر لیا لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے پیچھے پیچھے کرنی اگلی بات وہ فتوا لگانے لگے ہیں جناب اگر بڑی کوڑی گولی آنے لگی ہے بیٹا اس لیے کہ آج کل کے امام مسجدوں نے ایسی بدعت نکال لی ہے کیا نکال لی ہے بدعت جو سلف سے ثابت نہیں ہمارے سلف کو اب تابی کا سلف کون ہوگا صحابی اس سے کم تو نہیں ہوگا سلف سلف کہتے ہیں جو پہلے گزر چکا جیسے یہ سلفی اہل حدیث کے لواتے ہیں لیکن سلفی ہی تب ہوں گی تب سلف پہ عمل بھی کریں گے خالی اہل سنت یا سلفی کے لا لینے سے اہل حدیث لا لینے سے تو وہ اسی طرح ہی ہے نا جیسے میں سب کو کہتا ہوں کہ وہ بریلوی جو بندی اہل حدیث سب اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو روزہ کی بوتل کے اندر شراب ڈلی اور باہر روزہ لکھا ہو تو وہ اس طریقے سے روزہ تو نہیں بن جائے گا جامع شری بھی نہیں بنے گا نہ نورس بن جائے گا تو وہ اندر جو ہے وہی رہے گا سعید سعید بن جبیر کہتے ہیں بیٹا آج کل کے امام مسجدوں نے تو آج کل کے بھی امام مسجد وہی وہ انہی کی اولاد ہیں ایسی بدت نکالی ہے جو سلب سے ثابت نہیں اسلاب تو تکبیر کہہ کر خاموش ہو جایا کرتے حتیہ کہ انہیں یقین ہو جاتا کہ مقتدیوں نے سورت الفاتحہ پڑھ لی ہے پھر وہ کرا شروع کرتے تو مقتدی خاموش ہو کر ان کی سنا ستے تھے اور جو لیٹ شامل ہوگا وہ قرآت ہی سنے گا پھر رکو میں جانے سے پہلے دوسرا سکتہ ہوگا اب آپ کو سمجھ آئے وہ دوسرا سکتہ کیوں ہوتا تھا اور میں یہاں کیوں کرتا ہوں الحمدللہ للہ لو جی یہ بات بالکل کلیئر گئی اسی کانٹیکس میں اب آپ کو امام اوزائی کا قول بھی سمجھ آ جائے گا کیونکہ امام اوزائی کے قول کو بعد لوگوں نے پھر سہارا لیا کہ جی وہ امام ازائی تو قائل ہیں کہ امام کے ساتھ ساتھ بھی دبی اور سورے پاتیا تو وہ امام اوزائی ان کے بھی آگے شاگردوں میں سے ہیں د بھی نہیں شگردوں کے شاگردوں میں سے ہیں امام اوزائی 158 ہجری میں فوت ہوئے امام غنیفا رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں اور جن کے ساتھ وہ ایک جالی مناظرہ بھی رکھا ہوا ہے کہ امام ونیفا نے یہ کہا تو امام اوزائی نے آگے وہ رفا ذہن کے مسئلے میں جالی مناظرہ وہ کوئی مناظرہ نہیں ہوا جھوٹا بنا کے یہ وہ امام اوزائی ہیں البتوفا 158 ہجری انہوں نے مجبوراً اجازت دی تھی کہ امام تو اب چونکہ بدتی ہو چکے ہیں اب اماموں سے تو نہیں اس ٹائم بھی اماموں سے لڑنا بڑا مشکل تھا آج کل بھی آپ کو پتہ ہے وہ مسجدیں نکال دیں گے آپ کو اس کانٹیکس میں انہوں نے کیا کہا تھا وہ اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کتاب القرعہ امام بحیکی کی کتاب میں پیج نمبر 117 پہ یہ موجود ہے اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے جز القرہ امام بخاری کا جو ترجمہ اور اس پہ حکم لگایا اس کے پیج نمبر 117 سو پر ہے اور امام بحیکی کی کتاب القرہ میں دو نمبر حدیث ہے یہ میں نے حوالہ پورا دے دیا امام ازائی کا کال شکر ہے شیخ زبیلی علی صاحب نے بھی یہ نقل کر دیا ورنہ تو وہ ماننے کے لیے تیاری نہ ہوتا مطلب کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں امام فحکی نے بھی نقل کیا شیخ زبیلی علی زئی صاحب نے جز القراء امام بخاری کے اس میں 117 نمبر پیج میں اردو میں ترجمے میں امام ازائی کا قول ذرا سنے جی امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیر اولا کے بعد سختہ کرے اور کرا کے بعد بھی سختہ کرے امام کی کیا ذمہ داری ہے تنخواہ لے کے پھیٹتے ہو جائے نہیں امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تقبیر اولہ کے بعد سختہ کرے اور کراط کے بعد بھی سختہ کرے تاکہ اس کے پیچھے والے مقتدی بھی فاتحہ پڑھ لیں اور اگر یہ نہ ہو سکے وہ آخری جملہ لیا ہے دیکھو جی امام ازئی کہتے ہیں نہ ہو سکے تو دبی آؤ اب پچھلی بات بھی تو دیکھیں نا نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو یہ وہی بات اگر یہ نہ ہو سکے یعنی کہ مولوی صاحب سے فتوا لان تو پھیٹی لانے کے چکر چیز پی جان اگر یہ نہ ہو سکے تو مقتدی امام کے ساتھ فاتحہ پڑھ لے اور جلدی جلدی ختم کر کے اس کی کرا سن لے یہ انہوں نے مجبور بات کی تھی کہ مولوی قابو نہ آئے تو پائی مولوی نہ نہ لڑیں بڑا ڈر ڈاؤ گئی چپ کر کے اپنی فاتحہ پڑھ کے جلدی جلدی آپ کراس سن لینا مجبورن سہید ابن جبیر کا تو میں نے بتا دیا انہوں نے کہا تو یہ کہ امام ہی پتتی ہیں لیکن اب اس کا یہ رزلٹ بھی نہیں نکالنا چاہیے کہ بدتی امام کی پیچھے ہی نہیں ہوتی اب اس معاملے میں جماعت المسلمین والے پھر ایکسٹریم پہ چلے کہ ان کے انہوں نماز ہی نہیں ہوتی یہ بدتی ہیں تو یہ بالکل مسئلہ غلط ہے بدتی امام کے حوالے سے دو حدیثیں زبانی یاد کر لیں ہر مسلمان کو یہ بخاری میں ہیں دونوں حدیثیں اور یہ میں کہتا ہوں مولویوں کو بخار چرانے والی حدیثیں چھ سو اور 695 نمبر نوٹ کر لیں انٹرنیشنل امنی کے مطابق صحیح بخاری میں چھ سو چورانوے نمبر حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور الحمدللہ اس کے راوی بھی امام ابو حریرا ہے رضی اللہ تعالیٰ امام ابو حریرا رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ امام اگر ٹھیک نماز پڑھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تجھے نماز کا ثواب ملے گا اور اگر امام نے غلط نماز پڑھائی تو اس کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا تجھے ثواب پورا ملے گا اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کسیرا و سبحان اللہ بکرتم وسیلہ مجھے اصل لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ بریلوی دیوبندی بندی رفل دین نہیں کرتے ہیں تو نماز ہی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سب نے پہلے ہی فرما دیا کہ اگر امام غلط نماز پڑھا رہا ہے اس کی غلطی کا وبال اس پر ہوگا تجھے ثواب پورا مل جائے گا حضور تو پوری امت کے نبی ہے پتا تھا کیا مصیبت امت پہ ٹوٹنے والی ہے لیکن یہ آپ نے آج تک حدیث سنی تھی کبھی یہ میں نے دریافت کی ہے سہی بخاری کے اندر سے مگر کوئی ڈبکی نہیں ماری اس میں صحیح بخاری میں نماز کے چیپٹر میں 694 نمبر لیکن یہ مولویوں کی پیٹ پہ لاد پڑتی تھی انہوں نے کہا یہ روایت لوگوں پتہ چل گئی تو لو جی ہماری ڈیٹ اینڈ ڈی ڈی ڈی ڈی کی جو اللہ الدہ مچھلیں بنی ہوئی ہیں تو ختم ہو جائیں گی سارے لوگ کہیں گے جتنا جی ٹائم ہو جی نماز پڑھ لو یہ جی سمجھا مولوی بہت سمجھدار ہے اس مسئلے میں بہرل اور چھ نمبر و مولانا خلیفت المسلمین امیر المنین مولا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا فتبہ امام بخاری لے ہیں اس کے بعد اور قربان جاؤں امام بخاری نے اس فتبے کے اوپر اس حدیث کے اوپر عثمان ابن عفان کی صحیح بخاری میں باپ باندھ دیا ہے بدتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کہ بدتی کے پیچھے بھی نماز پڑھیں گے اور باغی کے پیچھے بھی پڑھیں گے اور پہلے قول لے کر آئے اوپر کہ حسن بطری فرماتے ہیں تابعی ستر سے آبا کے شکیر کہ بدتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدت کا ببال اسی پر ہوگا اللہ اکبر کبیرا اور پھائی تُسی تو ویسے ہی ٹینشن نہ لیا کرو آپ تو سورے فاتحہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا ٹینشن ہے آپ تو اپنے رب اور اپنے درمیان جو نماز والا معاملہ ہے وہ تو تعلق قائم ہے نصف والی آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے جو فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی ٹینشنیں ہیں جو فاتح پڑھ رہے ہیں تو کسی کے پیشے بھی پڑھ رہے ہیں اپنے رب سے تو ان کا تعلق قائم ہے تو 695 نمبر صحیح بخاری میں حسن بصری کا کال لے کر آئے اس کے بعد حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے صحابہ نے آ کے پوچھا کہ اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور فتنوں کا امام مسجدوں پر قابض ہے مسجد نبوی پر قابض ہے اور وہ ہماری امامت کرواتا ہے فطنوں کا امام وہ باغی جو سیدنا عثمان کو شہید کرنے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے اس وقت تو ارادہ نہیں تھا شہید کرنے کا لیکن بعد میں وہ پھر انہوں نے مسلمان تھے اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی کیا بکت ہوگی کہ خلیفت المسلمین کی شہادت پہ کوئی اتر آئے اور اس کو گھیر لے لیکن سیدنا عثمان خلیفت المسلمین تھے انہوں نے ان کے پروٹیسٹ کے اوپر ایک انگلی کے اشارے سے سارے قتل ہو سکتے تھے تین ساڑھے بندہ تھا لیکن ان کا پروٹیسٹ کہا کیا کریں اگر میری پالیسی سے اختلاف ہے تلوار کے زور پہ نہیں روکا تو صابا نے کہا کہ امیر ممنین امام تو آپ ہیں ہمارے نماز ہمیں یہ فتنا گھر امام پڑھاتا ہے کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیے کریں تو سعید اور عثمان نے یہ نہیں کہا کہ ڈیڑھ ڈیڑھ کی مسیلہ ادا کر لو انہوں نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں کا ایک ایسا کام ہے جو اجتماعی نیکی کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو ان کا بدتیوں اور باغیوں کا اور اس سے بڑی کیا ہوگی کہ صحابہ المسلمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کے خلاف کھڑے ہو جانا صحیح غنی رضی اللہ ان کے خلاف. اس سے بڑی کیا بدت ہوگی ان کی نماز پڑھو ان کے پیچھے اور برائی میں ان سے الگ رہو برائی کا اوپال وہ تاموالی والا تاموالی معاملہ بالکل کری اب یہ دیکھیں جو سنبی دعود اور ترمزی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے علیکم سنتی و سنتی تم پر سنت اور میرے گلف راشدین کی سنت لازم ہے وہ حدیث پوری اسی طرح ہے کہ میرے پاس تم بہت اختلاف دیکھو گے تو میرے گلفا راشدین کو لازم پکڑ لینا میری سنت کو اور ان کی سنت کو تو اس معاملے میں آپ صرف خود انڈورس کر کے گئے ہیں اگر کوئی کہ جی حضرت عثمان کا فتوا میں نہیں مانتا سارے صحابہ کا جمع ہوا ہے اس فتوے پہ وہ نماز پڑھتے تھے ان کے پیچھے تو الحمد للہ بلکہ برالی میں موجود ہے عبد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متقی صحابی جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں رجل الصال وہ کہتے تھے جب تک خوارج کی مشدوں سے حی علی ائیا حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے اور یہ ہمیں سلام کریں گے ہم سلام کا جواب بھی دیں گے لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے تھے اور خوارج صحابہ کو کافی کہتے تھے مولا علی کو کافی کہتے تھے خوارج نعوذ باللہ من ذالک اور مولا علی نے ان کے جنازے بھی پڑھائے ان کو مسلمان ٹریٹ کیا کہا بھائی سے میرے بگوڑے ہو گئے یہ ہے فتنوں کا دروازہ اور فتویٰ کا اور کفری اور یہ اس طرح کی تفریحی سوچ کو ختم کرنا کھلفا راشدین کا الحمد بہرحال اس حوالے سے میری گفتگو ہے مطلب نمبر سیونٹی فائیو بی بدت سے متعلق پانچ اشکالات کا تحقیقی جائزہ اور بدرتی امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات الحمد بیان کی ہے لہذا اب یہ پوری تھیم پتا چل گئی کہ سختوں میں پڑھنا ہے اسی سے اجتہادن بھی یہ مسئلہ نکلے گا کیونکہ تھیم کو آپ فالو کریں کہ جب امام پڑھ رہا ہو اس وقت آپ نہ پڑھیں اس پہ الحمدللہ ہمارے اہل حدیث بھائی کی اکثریت عمل بھی کرتی ہے کیونکہ آج ان کی سختی آئی ہوئی ہے تو جو ان کی صحیح بات ہے اس پہ میں ان کو سپورٹ کروں گا اس بات پر یہ اجتہادن مسئلہ جو مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھبیس نمبر حدیث ہے جلد چھ اور صفا دو سو اٹھاسی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت الفاتحہ کی ہر آیت پر وقفہ کرتے تھے اور ہر آیت ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے جس طرح میں بھی پڑھتا ہوں اب اگر آپ وقفہ کریں گے اور ٹھہر کر پڑھیں گے تو چھوٹا سا آپ کو بیچ میں سخت مل جائے گا اس میں آپ ساتھ ساتھ سورت الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں یہ اجتہادن مسئلہ نکل رہا ہے افضل تو وہی ہے لیکن یہ مسئلہ بھی اجتہادن جواد کی حد تک نکلتا ہے تو ساتھ ساتھ سورت الفاتحہ پڑے لیکن ان چھوٹے چھوٹے سکتوں میں اور آپ جو نماز محمدی والا میرا جو لیکچر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی کلپ موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی نماز کے کچھ کلپ اپلوڈ ہوئے ہیں اس میں میں نے یہ سارا معاملہ کر کے بھی پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ ان وقتوں میں کیسے سورت الفاتحہ پڑھی جائے الحمدللہ ہم تو سارے سکتے کرتے ہیں دوسرے پہلے والا بھی کرتے ہیں آپ سب کو اس حوالے سے یہ بات پتہ ہے الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إيانا نعبد و إياك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 وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد <تصفيق> الله صمد اللہ ممشنگا اللہ تو سکتے ہیں امام کے پہلی رکعت میں اور باقی تمام رکعتوں میں ایک ایک سکتا ہے رکوع سے پہلے والا سکتا یعنی قیر کے بعد الحمدللہ للہ بھائی بائیس مئی دو نو کو میں نے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے پیچھے پہلی دفعہ نماز جمعہ پڑی راول پنڈی میں اسلام آباد میں میری جاب ہے تو وہیں سے میں ساتھ ہی ٹوین سٹی ہیں تو میں نے پہلی دفعہ ان کے پیچھے جب نماز جمعہ پڑی تو انہوں نے یہ سکتے کیے اور میں بڑا ریلی really شاکڈ ہوا کہ یہ رکو سے پہلے اتنا لمبا سختہ انہوں نے کیا تو پھر میں نے نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی سنت ہے تو میں نے کہا یہ تو میں نے آپ کو ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ تو یہ سنت کوئی نہیں کرتا انہیں مجھے بعد میں پتا چلا کہ جماعت المسلمین والے بھی کرتے ہیں اور علماء عرب تو کرتے ہی ہیں ان میں سب تو نہیں کرتے مسلم نبوی کے جو امام ہے امام حزیفی وہ تو اتنا لمبا سکتہ کرتے ہیں کہ آپ دو دفعہ سورت الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ عرب میں بھی آپ کویت کے اندر چلے جائیں باقی عرب ملکوں میں یو اے ای میں چلے جائیں وہاں پر بھی لوگ وقفے کرتے ہیں اور اتنے لمبے لمبے سختے ہو کیونکہ املی تباتر وہاں چلتا رہا نا امت کے اجما اور املی تباتر نے ایک چیز ٹرانسلیٹ کی ہے نا اربیوں کو ہم تک تو دین ٹرانسلیٹ ہو کے پہنچے نا تو اس میں پھر مولوی اپنے گھس گئے تو وہاں عملی تواتر بھی اس حوالے سے چل رہے اور الحمدللہ میں میں حدیث کے لیے ایک یہ بات بتا رہا ہوں کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے میں نے خود دیکھا بلکہ سترہ جون دو نو کو جب میں نے ان کا سو سوالات کا انٹرویو ریکارڈ کیا تو مغرب کی نماز میں شیخ زبیر علی ذئی رحم اللہ نے مجھے امامت کے لیے آگے کیا تو میں نے بھی مغرب کی جب نماز پڑھائی تو اس میں سختے کیے لمبے لمبے تو انہوں نے مجھے نماز کے بعد ہے انہوں نے کیا کہنا تھا انہوں نے ہی مجھے یہ بات بتائی تھی کہ یہ سخت سنت ہے تو الحمد میں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی میرے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی اور میں نے اس میں لمبے لمبے سختے کیے اور مجھے اس میں انہوں نے اس کو اینڈورس بھی کر دیا اس حوالے سے اسی طریقے سے حدیث کے لیے میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں سلاؤدین یوسف صاحب کا یہ جناب قرآن پاک اتنا موٹا جو یہ تمام حاضیوں کو مفت دے دیتے ہیں یہ انہیں کا جو پاکستانی اسکالر ہے بہت بڑے سلاؤدین یوسف صاحب ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں وہ غلطیاں اپنی جگہ لیکن الحمدللہ یہ تفسیر میں کہتا ہوں تفسیر ابن کثیر سے بھی بہتر ہے اس میں بھی کتنی جعلی روایتیں موجود ہیں اگرچہ آپ شیخ زبیر علی صاحب کے حکم کے ساتھ سعود اور ضعیب کے فرق کے ساتھ وہ آ چکی ہے لیکن یہ مختصر تفسیر ہے اور ماشاء اللہ حق ادا کیا ہے الحمد الدین یوسف صاحب کی آپ صفحہ نمبر دو اسی آسن البیان کا قرآن کھول لیں یہ موٹا سعودی عرب سے بھی چھپتا ہے پاکستان سے بھی یہ سعودی عرب والی کاپی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے صفحہ نمبر کھول لیں کی تفسیر یہی انہوں نے بیان کیا ہے کہ امام کے پیچھے باتیں پڑھنی ہے لیکن سختوں میں اب یہ خود بھی نہیں بتا کہ یوزر صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے یعنی باشاء اللہ علما کو یہ بات پتا ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے لیکن بات جتی ہے وہ پھر سختوں کے خلاف کتابیں بھی لکھتے ہیں وہ قسم کی روایتیں نقل کر کے کوشش کرتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں اب یہ اہل حدیثوں کے لیے اب کچھ ہنفی بھائیوں کے لیے بریلوی اور جو اور اہل عدیشوں کے بھی مشترکہ بزرگ ہیں شاہ ولی اللہ محدس دلوی رحم اللہ المتبفہ گیارہ سو چھہتر جری ان کی شعرافات کتاب ہے حجت اللہ البالغاہ جس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ رفل یدین کرنے والے مسلمان مجھے زیادہ محبوب ہیں ان سے جو نہیں کرتے کیونکہ اس کی حدیثیں کثرت کے ساتھ اور بہت زیادہ ہیں یہاں بھی شاہ صاحب نے الحمدللہ حق گوئی کا مظاہرہ کیا شاہ ولی اللہ دلوی حجت اللہ البالغاہ ورڈ بائی ورڈ شاہ ولی اللہ کے الفاظ کیونکہ بریلوی جو بندی الحدیث کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں یہاں پر سارے جو فوت ہیں یا زندہ ہیں سب کی سنتیں شاہ ولی اللہ کے ذریعے اوپر تک جاتی ہیں ان کے بارے میں تو آپ سمجھ لیں ان کا اتنا بڑا سٹیٹس ہے کوئی ان کے بارے میں بولتا ہی نہیں ہے تو شاہ ولی اللہ کے الفاظ حجت اللہ البالگاہ سے ورڈ بائی ورڈ میں پڑھنے لگا ہوں وہ فرماتے ہیں مقتدی پر قرآت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے وہیقوری القرآن پس اگر امام جہری نماز میں ہو تو مقتدی نہ پڑھے مگر صرف سختوں میں دیکھ لیں. اکشا مد اللہ کو بھی پتا کہ یہ سکتے ہیں سنت وہ تو احادیث میں نے بتا دی بخاری اور مسلم میں بھی سنبید میں موجود مسلم ریامت میں موجود اور امام سری نمازوں میں زہر اور اثر میں ہو تو مقتدی کو عام اجازت ہے لیکن اس طرح پڑھے کہ امام کو خلل نہ ہو یعنی زہر اور اثر کی نماز میں اتنا اونچا نہ پڑے کہ امام ڈسٹرب ہو جائے یہ کام نہیں کرنا کہ آپ خیر حجی پڑھی ہو امام بھی ہم ہو جائے تو میں اونچا پڑھنا نہیں ایسا خلل رہا ہے اور یہی میرے نزدیک سب سے بہتر قول ہے ایشا اللہ کا فتویٰ الحمدللہ اللہ سارے قبر ہو گئے اب آخر میں امام بھئی کی رحمہ اللہ کا اپنا ایکسپرٹ اپینین جو انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے اپنی کتاب کو امام بخاری اور امام بھائی کی اور یہ میری کنکلوڈنگ بات تھی یہ اب آپ ورڈ بائی ورڈ سن لیں امام بھئی کی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کتاب القیرام میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پیج نمبر کے اوپر لفظ بائے ورڈ بائی وڈ یہ الفاظ لکھے اب آپ کو بات سمجھ آئے گی امام بھائی کی, کی. علم حدیث میں معرفت رکھنے والوں کے نزدیک نماز میں دو سختوں کی حدیث ہر اس حدیث سے زیادہ ثابت ہے جس سے قیرات نہ کرنے والے لوگ دلیل پکڑتے ہیں اور یہی یعنی سختوں میں قیرات کرنے کا عمل ہے صحابہ تابعین اور ان کے بعد کے علماء کا جن کا ہم نے ذکر پہلے کر دیا صحابہ تابعین اور بعد کے علماء اور یہ تمام لوگ امام کی قرآد کے وقت خاموش رہنے اور امام کے سکوت کے وقت صورت الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور ان دونوں میں تطبیق کر کے دونوں باتوں پر عمل کرنے کے قائل تھے کہ آیت میں بھی عمل کرنا ہے اور حدیث میں بھی تطبیق اپٹیمل سولوشن یعنی آیت کہہ رہی ہے وہ اضافی القرآن المۃ الحمد جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے اس کو غور کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور حدیث کیا وہ بخاری ہو مسلم کی لاسلا لمل یقرا بھی فاتحت اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑتا اس میں وہ کہتے ہیں تطبیق کرتے تھے ہمارے سلط الحمد اور یہی سیم بات امام بھائی کی سے بھی پہلے ان کے پڑدادا استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز القرام میں لکھ دی حدیث نمبر 36 کے تحت اور یہی ہے آخری قول جو آج کے لیکچر کا ان شاء اللہ یہ کنکلوڈ ابو سلما بن عبد الرحمان تابعی محمون بن مہران تابعی امام بخاری کے لفظ بلفظ اور سعید ابن جبیر تابعی اور دیگر اسلام رحم اللہ امام کے سکتوں میں کیرات کرنے کے قائل تھے اور ان کی دلیل وہی حدیث ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار فرمایا لاسلاتا اللہ بفات حد الکتاب کہ نماز نہیں ہوتی مگر سورت الفاتحہ کے ساتھ پھر جب امام کرتا کیرات کرتا تو وہ خاموش ہو جایا کرتے تاکہ اللہ کے حکم پر بھی امر ہو جائے فسمی د یہ امام بخاری نے آیت نقل کی ہے اور یہ مکی آیت فلاں یہ ہے یہ کسی کا موقف نہیں ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی عمل ہو جائے کیونکہ میں رسول فقر جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی آیت اور احادیث آپس میں نہیں ٹکراتے جو یہ امیج دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر انہوں نے گاڑا فتوا لگایا سورہ النساء نسا آیت نمبر ایک سو پندرہ کہ جو لوگ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا اور مومنین یعنی صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی میں سرگردہ رہنے دے گا اور پھر ان کا بل آخر ٹھکانا جہنم کی آگ ہوگا ولید بلّہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی